ناره تحفي ناره حضري ناره حضري الحمد لله والصفا وبصم طول والسلام la منت عَاقِبَةُ الْأُمُورِ کلا ہو مولا ن لگی مد کل سو لو نجل کری روق شوق نالوشی بعد میں رسول اللہ والا عال کا و صحابیا سیدیا حبی بلسلام تم سلام والے قیا سیدی خاتمن بھی والا عالکا و شہاب کیا مکین المؤمنین صاحب صدر اور بانی محفل جناب حضرت مولانا محمد احمد یار شمسی صاحب محتم جامعہ حضا معذر سامعین مسلمان پائیو السلام علیکم سالانہ پور سے پاک خاجہ خاجگان نقشبند حضور سیدی شیخ بہاؤدین نقشبندی ردی اللہ تعالی انافل پاک ہے اور جناب شیخ نقش نقشبیا دیکھو خاص نگاہ کرم ہے جس دے نتیجہ نتیجے دور سے مبارک سلانا ہوں نے آپ کے اس جامع اور ایک جامعہ نقشبند فیضان نقشبند اور الحمدللہ ہر سال دونوں تھاوان سے بندہ ناچی کتاب واسطے حاضر خدمت ہوں کہ حضور خواجہ ہے خاجگان نقش خاص مہربانی اور میں شکر گزار جامعہ دے محتم صاحب کہ بندہ یہ آیزوں چندنےکیاں حاصل کرنایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ادارے نو اور ادارے دے جملہ نو سرات مستقیم دے مطابق اسلام دی خدمت کرنے دا موقع فراہم فرمائے دوستو من موضوع گیا سی حضور بابا فرید اور غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ لیکن او بھی طویل موضوع ہے اتبلے بل کے میں کر دو بزرگوں کی تاریخ کی بیان بابا فرید سرکار کا ذکر خیر دو ڈھائی گھنٹے ہوازی رمدین شہید رحمت لال بیان ہو وائد اور مقرر نہیں وقت دی نبض شناسی بھی تھوڑی جی رکھنا ہو اس واسطے میں جناب دے سامنے وقت دی ضرورت کو مد نظر رکھ رکھدہ ہوا جس موضوع تے کلام کرانگا, ہے اصلاحِ معاشرہ میں اسلام کا طریقہ کار اسلح معاشرہ میں اسلام کا طریقہ کار اللہ تبارک مطالعہ میں نشرے صدر بخشے اور میری مدد فرماوے کہ جو صحیح جملے ہو من تو میرے منہ میں تو ہو دوستو انسان نو اللہ تبارک و تعالی نے بنا کے اور محمل نہیں چھوڑیا अपने हाल से छड़ता हो ना तेन अस अगले जहान को जाखना ना अस तेन इथे छेड़ना यह गल नहीं जिस राजक ने इसनों बनाया इंसान का पूरा पूरा निगरान है ال اللہ تبارک و تعالیٰ دس میں مبارک محمن اس نگران نے اس روئے زمین دوتے وسن والے انسانہ نے دونا جہانا دی فلاح اور سعادت اور کامیابی داستے اصول دیتے ہیں نو لے کے آئے میں اللہ دے پیارے پیغمبر نبی الحملہ اسلح کا بیڑا انہ لوکاں اٹھایا یا ان دے کامل تابے دار لوگوں نے اٹھایا تو بغیر دنیا دی اسلحہ ممکن ہی نہیں کیونکہ انسان اے بھی جانوراں واگوں ایک جانور ہے جب تک اللہ تبارک مطالعہ دی ہدایت اس راہبری نہ فرماوے بلکہ بیت آکھاں گا جانورات تو بہتر جانور بن جاندہ ہے جدو انسان دی رہبری مولا کائنات نہ فرما دے ہاں پھر وہ جانور بھی پیشان رہ جاندنے لیڑا پھر اے بخت نالا پنجالی جدو گالت پوندہ ہے نا پھر چلدہ ہے تو اے خدا دی پھر سارے جانورانو پیشان چھٹ جاندہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی رہبری فرمانی اصلاح لوکان دی آپ پہ لیکن یار آخر اصلاحہ دنیا دی کرن کی خاطر کوئی طریقہ کار ہونا میں اسلام کا طریقہ کار جناب دے سامنے بیان کرنا اس کی ضرورت محسوس اس واسطے کیجانوں اس کافی عرصہ ہو گیا سندا مسلح اسمت نلاح کا بیڑا اٹھا رہبر ملے نے تے کافی عرصے تو اس قوم دی سلاح تے انہیں دعوے اچے لمے کیتے نے مگر نتائج دے اعتبار بالکل سفر نکلے ایسے فلسفے لے کے اٹھے نے ایسے فلسفے لے کے اٹھے نے کہ دنیا آخیا بس یہ اخیر ہونی یہ ڈرائبر کو 4 آ چار دن چار دن گزرے نے چھتے میرے کی نے اس آخیا تیرے اگے آ جان گے وہ جب چھتے سامنے آتے ہیں لوگ آدھے کر کے جا بہت شور سنتے تو پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرا خو کا نکلا میں اصل وجہ یہ اسلحی امبیال مسلام یا ایسے حضرات دی روحانی نسبت مضبوط ہوے اللہ دبیا دے دے اور او امبیال احمل والا این طریقہ اپناو جسے کسی قسم کس دی غیروں ملاوٹ نہ ہو کیونکہ لا تاج بل لا تاج بل سنت اللہ ہے تبدیلا اللہ دی سنت طریقہ نہیں بدلنا وہی کوئی ایک ہی لوگوں کی سلاح کا تریقہ رب سونے رکھا ہوا وہی جڑا میال ہے مسلام دسی وہی لگا آ جاری اساری رہنا کلندر اقبال تاں تا فرمان دا ہے کہ حقیقت آبادی ہے مکام میں چھبیری حقیقتے ابدی ہے مقام شیری حقیقت ابدی ہے مقام ش بیری بدلتے رہتے ہیں انداز خوفیو شامی وہ انداز طریقہ ایک یہ ہے حق والے انداز, انداز بدلتے حق والا ایک انداز رکھتا ہے مدے مدد جی دیکھو آس بلا کبلا ذرا گور گل سمجھا جے طریقہ کار دس بس توجہ ہے نا طریقے کارے گل میں کرنا پیا ایک یاد رکھنا ایک جزوی اصلاح اسلحی جزوی دو ہزار بندے دی لاک بندے دی دو دی ایک کلی اصلاح جامے جس پورا معاشرہ انسانیت دا جڑا ہے وہ ایک بے مثال انسانی معاشرہ قائم ہو جائے میں جڑا طریقہ دس رہا اے کلی اصلاح اسلحا جزوی دا نہیں یعنی دنیا دا کوئی دا اس اصلاح تو باہر نہ ہو جزوی نا پاکد رکھا لی داڑی شریف رکھا لی نماز چلا دتا ہے جزوی اصلاح ہے ہاں کلی اسلح ہے زندگی دے ہر شوبے ن انسانیت دے خطے مستقیم سے چلایا جائے اور انسانیت کا ہر شعبہ ایسا بنایا جائے کہ اللہ رسول دی مرضی کے مطابق اور انسانیت کی فلاح بہود واسطے بھی ہو کلی اصلاح میں اس وقت جڑی بحث شروع کر لگا میں جناب سامنے کلی اصلاح دے حوالے کر لگا جزوی اصلاح نہیں وہ ہائی کفار دے دور اور کفر دے این نظام لوگ جزوی اصلاحات اوندے رہے لیکن سارا مسئلہ اس ویلے او او جا سب کو اور کلی اصلاح ہے اور اس ویلے یہو جہ ماحول ہے کہ کلی اصلاح تو بغیر جزوی اصلاح جی کارگر ثابت نہیں ہو رہی توجہ ہے نا میرے لفظوں سے جزوی سلاح دی، جی وہ کم نہیں پہ دینی جنا چر کلاح نہ ہوبا کرو اسی ہوں ایک بندے دی نہیں نہیں تو مولوی تعبہ کرے دینی دی, اپنی تعبا نہیں رہی لوگوں کی کرا سکتا بندہ اس ایسے حالات نے کہ کھیلی سلاح ہوے ہر پاس سے اجتماعی انفرادی نہیں اجتماعی طور پہ اسلح ہوے تاکہ پھر ہر بندہ جڑا نا وہ اپنے دین اور انسانیت دے دے کے اصولوں کے سکے مدد سبحان اللہ ہوں کبلا طریقہ ہے دا سنو کہ اسلام دنیا دی اصلاح دا کلی اصلاح دا طریقہ ہے کار کی اختیار کردہ ہے پت پ اور میں اس گل کرن تو پہلے طریقہ کار دسن تو پہلے ایک گل ارد کرا ہوں جڑا بھی آپ بہ جائے آرام جگہ تاکہ نہیں خلل نہ آر مدد آپ کو سبحان اللہ میں <تصفيق> گل کرن لگا توجہ اچھ لفظ بولے جاندے آئے. دو, دو لفظ جملے بولے جانے انتہا پسندی بنیاد پرست یہ لفظ بولے بنیاد پرستی لفظ تو بولے جگر کوئی مفہوم متعین نہیں پکر دے بھی یہ مقصد کی حقیقت ہے کہ کوفر بھی بنیاد پرست اور انتہا پسند اور اسلام بھی بنیاد پسند اور انتہا پسند ہیں دو میں انتہا پسند اور بنیاد پسند نہیں فرق کتنا ہے کہ کوفر برائی پھیلاو دی خاطر انتہائی قدم ہے اور بنیادی اقدام کر د جبکہ اسلام نیکی پھیلاو خاطر اور برائی روکن کی خاطر انتہائی قدم اٹھا ہے اور بنیادی قدم اٹھا ہے ہے میں بنیاد پسند انتہا پسند بھی ہیں تقریر جو ہو رہی آداب نمبر توجہ چلو اللہ تو قبلہ غور نال توجہ نال گل سمجھا جی ادھر میرے والی میرا وقت تھوڑا ہے میں تکلیف نال بیٹھا میں واسطے حضرت ایفایا ہویا رات میرا جلسہ جی کاڑے میں نہیں جا سکیا اپنی تکلیف کے بجے لیکن میں پہنچیا اس واسطے میرا وقت نہ برباد کرو میرا وقت بہت قیمتی ان انشاءاللہ اللہ موضوع سنو گے تو آکو گے آسان پہلی بار آئی دنیا کے کسی نکری ہو مہربانی گزارش ہے کبلا کہ کافر بھی انتہا پسند اور بنیاد پر مومن بھی لہ کے دے مقصود مختلف نے ہاں وہ برائی فیلاو اسے مومن نیکی فیلاو یہ پکی گل اور میں ہوں میںریقار دسنا اسلام کے طریقہ اختیار کرتا ہے پوری دنیا کی کلی سلاح کا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اسلام سب تو پہلے اپنا حق کا اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک پیغام پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں ایک کن ہو جان کہ رحمان دی طرفوں جس سانو پیدا فرمایا ہے ساری ہدایت دے واسطے اور ساری دنیا آخری زندگی دی فلاح واسطے اصول آ چکے جہاں نے چلانے تو اواں جانا کامیاب ہوا سب کو پہلا اسلام اپنا پیغام حق پیش کرنا اس پیغام میں حق پیش کرنے تو بعد انسانہ دے طبقے دو بان جاندے میں ایک طبقہ ہوندہ ہے جیڑے سلیم تباہ تے سلیم زہن ہوندے ہیں جینا دا زہن طبیعت حق سچ اور صحیح نو منن آلیا ہوندے ہیں اور پاتل اور غلط گالونا دے سامنے آوے انہ اندروں جناب کنسی کڑکاؤں بھی یہ گل نہیں سی یار او گل بڑی صحیح تو درست چکر یہ لازمن یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوں نے جہاں کی طبیعت ایسی سونی ہوں اور ایسی سمجھدار طبیعت ہوتی ہے انہوں کی کہ وہ ہمیشہ صحیح اور حق اور جائز بات کا ضرور تجزیہ کر کے تسلیم کر لیں ایسے لوگ سدھی کم پر ہاں ہاں ہاں صبح ہے نا صحیح اے آلہ قسم کے لوگ ہوں آلہ ذہن دے آلہ طبیعت دے آ مزاج دے دنسان ہوں جڑے انسان کامل بنتے ہیں یہ اللہ تالا نے پیدائشی طور پر کمال رکھا ہوں دا ہے کہ کر کے دی کی یہاں لوڑ نہیں ہوں یہ گل سن کے ہی حقیقت پا ہے نا سن کے پا ل ایک عجیب کمال جے۔ اسی واسطے حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان پہلی آواز مدنی سرکار کی سنی دلا تبک اور بغیر کسی ٹھہرن دے دیر دھپیڑ کر سدی کے اکبر پچھا لیا کہ سچے ہکے اور انسانیت کی کامیابی بلا واسطے نبی پاک سرکار نے فرمایا توجہ ہر کسی مینو چٹھلایا پر میرے صدیق نے چٹلایا خاجا خاجگان گان نقش بند ورگے لوگ سلیم تبا خالی باطل کے حق دی گل سن کے امتیاز کر لین اور فیصلہ کرن باطل غلط ہے بالکل ساری طبیعت نہیں برداشت کرتی سوئی آتی ہے گلت اور دل دماغ تصور سا منہ کیا گال سہی ہے ان لوگ سلیمتبا یہ تھوڑے ہوتے ہیں دوسرا طبقہ کہ جڑے گل نہیں گل سامنے آوے نا تو اڑ جان دے نے اور انہاں دی طبیعت جڑی او فیصلہ نہیں کر پاندی کہ حق کی کیے تے باطل کی صحیح کی اور غلط کی ہے نفع کی نقصان کی جدوں نہیں او تمیز کر پاندی نا توجہ ہے نا ہن انہاں دے اندر دو طبکے بن جاندے نے اس دوسرے طبکے چ پھر دو طبکے بن گئے نے ایک جہے ہر سورت حق کے آڑ اڑ نے پاو سورج تڑی لا جوتے کدی نہیں منگائی توجہ نہیں جگہ کا کوئی علاج نہیں ہوتا یہ ہوں نے اصل چاندر خنزیر بگیاڑا والی سفت رکھنے والے یہاں سے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہوں دوسرے ایسے ہوں نے اس طبقے کے دوسرے لوگ یہو جہ جہاں دے سامنے اگر ایک حق بات نو عملی جامہ پہنا کے پیش کیا جائے نا تو پھر انہ دماغ جڑا فیصلہ کر لیا یار واقعی یہ ہوئی ٹھیک ہے کڈو کہڑے پاس توجہ ہے نا ہوں اسلام جڑا جی ہے وہ طریقہ کار کی اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ سامنے تین لوگ ہوں تین طبقے سامنے ہوں پہلے نمبر ساروں کے کن کھن تمام حجت لگ اپنا پورا پیغام پہنچا منہ من جے جی وہ سلیمتبا پہلے طبقے کے لگ دوسرے طبقے بنتے ہیں رکاوٹ اسلام دے راب پھر اسلام ان روڑیا ہٹاؤں گا نال نا. نا. کیونکہ یہ قانون ہے بڑی نیکی حاصل کرنے کے لیے چھوٹی برائی جائز ہو جاتی ہے توجہ نہیں کی بڑی نیکی حاصل کرنے کے لیے چھوٹی برائی خیر ہوے شر چھوٹا ہوئے تو ہوا خیر حاضر رہے گا انو حاصل کرنے واسطے اسلام کی ہر اقل دستور دینا ہے مسئلہ میں مثال دینا توجہ ہے پیٹ چپ ایڈا وا رسوڑا کی پیا کرتے دسو ہوںس چیرنا کسے دا اے برائی ہے کہ جڑا آکی ارا پھر ہوں پتہ لگ جاتا نیکی منو کر لے جگی ٹھڈ چیرنا کی برائی لیکن جدوں اندر پتھری پئی ہے رسولی پئی مول چیرنا کی ہو کیوں جی ہو جان بچا یہ مطلب یہ نکلیا کہ جان بچانا سی نیکی ویڈ چیرنا اے سی چھوٹی برائی ہوں قرآن حدیث ایک پاسے تک تیری اکڑ بھی تو رب آخر دیتی ہے نا तो की होन फैसला पाई कर दी है बी छोटी बुराई कर लवो वी नेकी देल करवजो नहीं जी चलो दूजी मिसाल भी दे, दे, दे। ए दसो भी अला अल्लाह सोने के जे जानवर ने जानवर मारना यह नेकी है कि बुराई है, है? तो जदों तेन भुख लगी होगा ढाई खड़ा उन्हें शर्म नहीं आती گیری چالیں گے بکرا کہ نہیں پوسڑے نیتی بنیا تھا کیوں نیکی بنیا ہے اس واسطے کہ تے انسان تلا وہ ہے ادنا ادنا کو آلہ کے لیے قربان کر دینا یہ حکمت کے مطابق ذرا مزے ناراج سبحان اللہ یورپ کو بہت اپنی دانش اور اپنے علم پر بہت ناز اور فخر ہے میں یورپی غلاموں سے کہتا ہوں یورپ کے دانش اور علم پر ناز کرنے والوں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو خاجے نقش بند کی طرح غلامان مستفیٰ ہے جو ہر دور میں ہمیشہ اوپر رہتے ہیں آؤ کوئی بات سامنے کر کے دیکھو اسلام کی ایک ایک شریعت مصطفیٰ کی ایک ایک بات پر ایک ایک حکم پر گفتگو کر کے دیکھو اے جے اللہ بھی مہربانی سرو ہاتھوں کے نہ جمائی تو پھر اللہ ہے لگ پتا جائے گا کہ اسلام دی حقانیت کی اس وقت خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سنو اس وقت اہل سنت بمقابلہ ہے اہل بدہت محبیت دیوبندیت کو ثابت کرنا ہمارا مسئلہ نہیں کیوں اس وجہ سے کہ یہ مدت دراز سے یہ سب مسائل ہوتے آ رہے اور الحمدللہ علماء حق نے اس کو اخیر تک پہنچا دیا ہے کوئی کمی نہیں چھٹی اور کوئی کوجڑیا کھڑا ہے تو سور ہے رب بل رب العالمین لال امین پہ اس حد تک جلا لچایا ہے نا تو اس فرمایا لاؤ اگ تو بڑے محمد پنا بڑے بھابی تو میں ایتھے دس دیا کہ دلیلا ایک پاس میں خود دس دیا رب کہے پاس ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اسلام کی حقانیت اور اسلام کے ہر حکم کو سچا پکا صحیح حق ثابت کرنا با مقابلہ کفر اے مسئلہ ہے جڑا سڈے درپیش ہے کیونکہ ہون سیدا ساڈے اسلام دوتے اسلامی حکام کے اوپر تنقید برملا ہو رہی ہے تو اڈے ملک دے اندر زبان درادیاں دیاں پیانے تعلیم ادارے سے واسطے اپنا پورا کام کر رہے ہیں یہودیت دا اسلام دی قدر و قیمت اور حقانیت رو لوکان دے دلہ میں چوکڑن دی خاتر مسلمان نہ دے لیکن الحمدللہ فانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے पानो सुपन के जिस की हिफाजत हुआ करे वो क्षम क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे पानो सुबन के जिस की حفاظت کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے میری گلے تقریر تغور کرنا جا شور ہونا ہے بے گل کرنا یہ شور کا مذہب ہے زندہ زندہ زندہ خدا زندو کا خدا ہے توجہ نہیں چکی میں مرد آ لیا پر دفیو جڑے نے میں بھی جی میں اپنے جیوے نے ہیں وہاں دی صحیح نگرانی رکھاں گا <laughs> باقی دفے ہو لا تلدی نہ منفو ساؤ تو میں اپنا آپ جاؤ تبجو ہے کوئی نہ ہوں ادھر وے کبلا اسلام صدقے جا روڑے اگو ہٹا سیما پنتا رکاوٹاں دور ہے جہاد جدو رکاوٹاں دور ہوں نے پھر حکومت اسلام اپنے قبضے میں ہے کون لے ہے خدا توجہ نہیں جکیسی ہاں جی اللہ تعالیٰ دی ایک حکومت ایسی ہے باطلی جڑی ہر شاید ایک ظاہری حکومت جنہوں شریعت مستفا کی حکومت آئے رب سونا حکومت اپنے لبزے جہن والا وہ نائب ہوتا ہے اصل حکومت کے دیے دی بولو, بولو کہ اللہ فرما ہے حکم صرف اللہ کا ہی کسے دا حکم نہیں مینو کاندہ آدھ چشتی इस इस्ल कुरानकूमत इस्लाम की बनावन कोई सबूत नहीं मिलता इस्लामी मैं अपना ही कुराना पाक कुरान दिता वे उसे मोटे लफ्जा फरमा अलहमदुल है वनास वन तक लगा जाओ इको गल करता बंदा मेरा ना बेहा मैं बंदा मेरा हुक्म ही अगे चलाव वाला این الحکم اللہ للہ اے ہی عقباد حکومت رب سونا اپنی پیابیان فرماؤں دا ہے کہ اللہ اللہ دا ہی حکم حور کسے دا نہیں صدیق اکبر دا نہیں فاروق آدم دا نہیں کسے حور دا نہیں خدا بھی قسم کر کے آنا میں نوہا کھن دے کسے حور دا حکم نہیں سید ولمبیہ سرکار دا دی حکم نہیں حکم نہیں उत्म रब का चलता वे नबी सोना चलाव वालाम खुदा हुक्म खुदा हुक्म नबी का हुक्म अल्लाह नबी हुक्म फरमाव असा जुदाता नहीं समझते क्योंकि रब कुरान फरमाते اللہ فرما وے جی میرے رسول دا حکم منیا میں ان میرا ہی منیا اس نے میرا ہی حکم منیا معلوم ہوا یہ حکم نہیں اس واسطے کاف میں آئے ملے نہیں آیا جی زندہ کا موضوع زندہ ہو کے سنی بال شعوران کا موضوع شعور سمجھی खुदा दे जो इस्लाम कुरान अपनी हकूमत बना लो समझी हकूमत बन जाए फिर हम जे तीसरा तबका दसिया जिन्होंने करके वखाया जाए तो फिर वो आते ने यार वाकई ठीक एवं ही होना चाहिए उन्होंने समझाव की खातर तूाव की खातर सदके जा अल्ला सोनेक वली आ फिक्र तरबीयत की खातिर सलाह की खातिर सोच उन्होंने पता लग जाए वेखो सा मुआरा किवें दखो अस कि हालात बना दें हाँ जी ओला मा ते सोलाहा ओला मा ते ओलिया ہے جی صوفیہ جنانوں کہلے پھرے دو طب کے آن دینے اور لوگ کا دی ذہنی تربیت کر دینے فکری صلاح کر دینے اسلامی تعلیمات پھیلان دینے انیاک انیاک انیاک ان یاکھ ان یاکھ ان کہلے ان کہلے خدا دے بندیا ان کہلے میں مثال دینا ایسے مسئلے سمجھا ون بھی خاطر مثال دینا جدوں جات بندہ کوئی جات بندہ جدوں जमीन अंदर फसल गए पैलो हल मारे हल मार के रोड़े बार आने वो रुकावट बन दिया रुकावट बनदिया ने अभी कमजोर एक ठेम के थले आ जाए वो बिचारा बाहर निकल जो घर आई नहीं तवजो नहीं निकल योगा ही नहीं रहा फिर सुहागा फेरते करते सुहागा फेरते बीज दे, दे रहा रुकावट ना बन जा फिर वो ठेमा मार सुहागा फेर के ठेमा खत्म हो गई जमीन वतर चाई उतोण बीज सटिया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 उस नुरानी बदन मुबारक देते ओजिया पै रही ने हजूर बर्दाश्त कर रहे हैं कोई गल नहीं समझ नहीं आ जाएगी आ, आ जाएगी थोड़ा वक्त लगेगा हजूर पैगाम सारे कटते हैं जेड़े सली मुतबा सन सिद्धि के अकमर वागो हजरत बिली वागो सुनते गए हैं मदनी सरकार के कदम डिगते गए हैं क्योंकि के जावा कोई राह उ टाली है कोई रुक्त टाली हैली लुटिया कमली टाली اللہ تے نلہ بند سرا میرے نال روکنا قید راج کائی راجا कमली काली काली है कमली क्या क्यों थोड़ा भी है कि नहीं ना मगन जबान लाओ ताइते दिल लुटिया कलंधर कमाल लाओ اقبال پھر بول اٹھا خلے سے کل شے بسی نئے ماؤ زخ دنگے اگنی متی کہ اگر بابا یا شفتد نبرد شکار خدرا हूं फरसी बदल जबान अल इकबाल कह कलंबर एडा बेपरवाद शिकार शिकार यानी आशिक तड़प के पैर डिगे लिजा बेप्रवा जो होया हुसन वालू बेपरवाही जरूर होंगी <Santhe> सदके जावा तवजो फरमाओ पर इकबाल आखदान नवी पाकाल भावे ना लंघ टपद आपनेजे दी नोक साने ला जा असर जख्मी होकर तरपते रही है सानू नहीं पीए वाह वाह आज شہید وگو ترف دے کیونکہ سدکے جاو سلطان والا رفی فرمایا وے دی آدی دا پال بالن شک دیادی ہارن ات آشک ب سکے سٹ کے جان جگری بچ آرا آر سچتے جان وہ جگری بچ آرا ات کباب تلند سرگردان ر ہر ویلے ات خون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 जानवर वाला दिमाग नहीं सन रखते इंसान रखते बोलते ने फिर कुटी देर खा रहे पत्थर खा रहे कड़िया पै रही ने कदी पाक जिसमे मुबारक दे जड़ा नूर का बनया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 گئے مدنی سرکار قدم و ڈگتے گئے کیونکہ سڑکے جا کوئی راہ کوئی راہی ٹال لیا کملی dalil hu Allah ha ha ha dalil hu sala salati zara maden ala subhanallah بند کرا میرے نال روکنا کہ راج کوئی کملی کالی ہے ہے وہ کملی ہوں تیوہی ارادہ کے لیے اللہ والا جبال لاؤ دل لٹیا کلندر اکبال لاؤ کلندر اقبال بول اٹھیا کل سے بسی نئے ما سکھ دنگے اگنی متی اگر باپا یا شفتد نبرد شکار خدرا ہوں فارسی وہ اقبال سرکار بے بے نیادے شکار شکار یعنی آشک تڑپ کے پیروں ڈگے لا بے پروا جو ہوا حسن والے پرواہ छद के जावा तवज्जो फरमाओ पर आखदान नवी पात नावे ना लंघ टपद आपने की नोक साने ला जा असर जख्मी होकर तड़पते रही है सबू वाह वाह वाह جائیے کیونکہ سدکے جا سلطان والا رفی فرما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 जे जानवर वाला दिमाग नहीं सन रखते इंसानी अकल रखते सन सुनिया पहले लफरी पहचानद पाग सच पै बोलते फिर कुटींदे पे ने पर कदमों तो दूर नहीं पवाल उठावे मदनी सरकार केपैया विखाया जायदी थी ड़ा लालच दिता बिल खा पर मदनी दरबार नहीं छोड़ी शायद सीफ समझी खड़ा हाके दे को सच चाख दावे सही पै बोल यो इंसानियत की कामयाबी है दूबार बर्बादी है ये आवे तो बच जावे دیتا دی دے اندر اگ لگی تے حضرت بلال پاک نے مدنی سرکار ساری زندگی والی خدا بندے سد کے جا برتری ہری برتری ہری ایک ہندو گزریا کتری گزریا توجہ ہے ہے آخر کتری ہے پھول کی پتی سے کٹ سک سکتا ہے ہی ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کت سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلا نرم نرمنا دکھ بے اثر کسی کی یہ مطلب سمجھا پینا کیونکہ قوم تعلیم یافتہ ہے رمدا خوشبان اللہ کلم لاہور نے اپنی زربے کلیم بڑی رکھی ہو سخت ہی جان شیشا کٹ دن پتا ہے نا شیشا کہ کٹ دین ہی یہ مطلب این سخت دھات ہے کہ ماستا رکھتے ہیں شیشا دو ہو جاتا اخت ہیرا فل کی پتی کٹیا جا سکتا پتی فل کی پتی کنی نازک ہوں ہوں گے ماستا جہ ہاتھ لگے تو مرجا جائیں تھوڑا جا وے وٹ پی جا جا نکلتا ہی نہیں وجہ نہیں جگی ہاں اللہ کی مخلوق کے رائبر کچھ حاصل کرو نا ہوں وہ ہندو آتا یہ نا زک پتی ہی پتھر کٹ سکنے پر بے وقوف بندہ ہوگا نادان جنا مرضی نہ کلام کرو بے اثر ہونے اٹھنا کپڑا جا سمجھ لام مراد کوئی کھوتیا تو بد کر کھوتا انسان ہاں جی کھوتے کا کن مروڑو نا تو کچھ اور لگتی ہے کوئی میرے کن چون ہو رہا गुप्त गुह आ रही है मगर मजा ले जे नादान नादान बदे उसे कला न सर करे ए, इस तरह के सन जड़े वो बने रुकावट तवज्जो नहीं होगी बने मोड़ी सलाम तवज्जो फरमावी मदनी सरकार आए मदीना फिर मदनी सरकार ने जहाद आला सुहागा बनिया توجو ریزی کا سہاگا جہاد آا سہاگا بنیا تاکہ تھےما ٹوٹن دوسرے بیج اصل جڑا ہے وہ برباد نہ کرما ٹوٹ جانیا چاہیے مرغا جڑا ہے ان چاہیے بندے کی خاطر مثالہ میریا چیتے رکھی پورے موضوع ہی کام دیا آخر تک مثال کم دیا خدا میں مثال دیواں جب جٹ وائی بجی کر دے اس لیے فصل دوٹیاں اٹھ کو کلو نے انہوں جڑی بوٹیاں انہاں دا کم کی ہوتا ہے نہ مراد کا کم ہوں وہ فصل ہمیشہ خراب نے فصل پھیلن نہیں دیا فصل نور اٹھن نہیں دیاں نے حالانکہ وہ بھی زمین چکل فل نکلتی ہے فصل بھی ساویا وہ بھی ساوی وہ بھی ہری وہ بھی ہری دونوں کو شکر رنگ کڈ رنگ ہی کو جہیا وے پر کم بڑا خطرناک انہوں کا ہوں پھر جٹ کی کرد وے چیر وہ خراب ना करन जाट पानी लाई रख दावे आंदा चलो कणक लैनी है मुंजी लैनी है पर तुसा भी जे नाल कण लगिया जे मौजा लवो खादी जाओ जदों चोपड़िया हो के फिर पुराव हम तुम पुछ लें तोा खाना खराब हो اصل تک اس فصل کے پیچھے جی تو خراب کرنا مڑ تھی خیر نہیں مڑ رمبا چکتا چکتا شروع ہوتا ہے ساریا جڑیا بوٹیاں مار من سٹا کہوں سٹ دے اس واسطے کہ تسان ہوں اصل فصل میں نقصان دینا تو جڑی بوٹیاں سو मुरादा ने खराब करना वाला इंसान नेहमान पछाड़न वाले ने जो जड़ी बूटिया काफिर खराब ना करना रब आंदा रही जावो जदों खराब कर लगन बिलल वर्गिया रब आंद मेरा हरीवा तवज्जो नहीं की कोटे मेरी दूसरी मखलूकू खराब कर दिड चीर क्ड पत् बंद तवज्जो नहीं की सदके जावा जदों मुआरा इस्लामी हुकूमत बन जाती है तवज्जो फरमा बनाई मदनी सरकार ने पिछों मदनी सरकार दे اے پھر روحانی پیشوا سن جڑے فکری سلاخ والے سن اے پھر دنیا کے جی قبضہ ہوتا ایک ایک صحابی نبی سرکار دا لوگ دا ذہن صاف سی پھر نور سمجھتے مارفت کر کے پھر مدنی سرکار دے سوال یار پوری دنیا دوتے کے اسلام تور پھیلا جائے کسے جگہ تے خاجا اجمری بنا جائے کسے جگہ سے دتا ہجمری بنایا نہیں کی تھی اے پھر فصلہ اگدیاں نہیں پیداوار میں نورانی ہے امام میں ابو حنیفہ بھی پیداوار امام محمد بن شافی رحمت اللہ بھی پیداوار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 तवज्जो नहीं की थी। ओ माली दा कम पानी देना तवजो नहीं की थी। माली दा कम पानी देना ते पर मशक باوے او مالک دا کم اے فل فل لالا کوئی نا لیکن یاد رکھی مدنی سرکار پہلو جہاد کرتے سن پھر پیچھوں تربیت کرتے سن لوگوں کی پھر انہوں کی روحانی تربیت کرنی الاح کرنی پھر یہو جہاشرہ بنا دہ نور داشرہ بنا د پھر کافر ویستے سن آسول لوگ پوچھتے سنوا سن سانو جڑا سکون اسلام دے معاشرے بچ آیا سانو اپنے دے معاشرے بچ نہیں آیا سانو پتہ لگ گیا انسانیت شفا رحمت صرف نبی سلاؤ توجو نہیں جی ہاں مدنی سکارے یار نے ایتھے انگوٹھے رکھ کے کلمے نہیں جی پڑھائے انگوٹھے سنگیت رکھ کے کلمے نہیں پڑھائے انہیں ماحول ہو جا بنا کے جس دنیا کلمہ پڑھ کلم رہی ہے اسلام دے رنگ چ رہی ہے توجہ فرمائی خدا سے بند آ ترتیب پہلا مرلا پہلا مرلا حق دا پیغام دینا ہے سچ دا پیغام دینا ہے دوسرا مرحلہ دوجا مرحلہ حق دے پیغام تو دوسرا مرحلہ جہاد کرنا وے پہلے مرلے دے اندر جنیا مصیبت من برداشت کر دوسرے دے دو پھر طاقت جدو مل جاوے پھر اٹھ کے جڑے جناب ٹھیک پہنتا جا پے حکومت اسلام دل کرتا جا پچھے تیسرا مرلہ آتا ہے حکومت قائم کرنے تو بعد حکومت قائم کرنے تو بعد کرنا تیسرا مرلہ دے چوکا آ گیا پھر اللہ دے ولیاں دا صوفیاں دا فکیر دا آلم دا جنہ نبی سرکار دی تہذیب طریقے رحمت والے لوگانوں دسنے نہیں لوگ پھیلانے میں پھر جڑی فصل مرلہ پھر ابھی تحزیب آ جہیب کے پل فل ریشرا بنتا ہے ساری دنیا تو پوچھتے محمد پاک سرکار نے مدینے مدی نے علاقیاں میں حضور کے صحابہ نے جڑا معاشرہ پیار ماحول فرمایا سی دنیا تک دنیا اقرار کر کرتی ہے وہ ماحول کوئی بنا سکیا نہیں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 डाका भी वजद कतल भी कोई ना कोई हो जाता है लाद्या बंदा साट लगपा शहर दी क्या गल करना वा पूरे बाहर से फिर मैं रोजाना फिरना हूं मैं पता है हालात की खुदा दे बंदा जब मदनी सरकार देबा ने मुआरा पाक इंसाना का बनाया है तालीम तरबीयत इंसान इस्लाम वाली देख के माहौल बनाया है پھر اے وقت آ جائے کا شہر تو مکے تک کلی بی بی مائی جو دی اللہ تو سوا کسی کا ڈر نہیں سکر عدی بن حاتم حاتم تئی دا نام سنیا جنا آتم بڑا سخی سی جگہ ان کا پتر صاحب بھی ہوا نام عدی بن حاتم عدی ادی نبی کا سہای ہوا اسلام قبول کرنے ارادہ ہے لیکن رکاوٹ کوئی ہے سن سامنے ہجور سرکار سامنے آپ سرکار نے رکاوٹ بیان کرنیا شروع کر دیجو نہیں کی آپ فرما ادی کیا تینوں یہ گل پہ روک دیے میرا قانون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 आ, जहर को चीनी कहना सौखा है चीनी नहर आखना सौखा है गंदू पात पाकी नु गंद आखना सौखा है का चिट्टा आखना सौखा पर दुनिया जो बात की साबित करके विखा औखा है میرے مدنی پیر کا مدنی مدنی دو گلام ہے کوئی نا بولو بولو سبھان اللہ کیسی؟ فاروق کی تھی راتوق کے آدم گشت کر رہے نے اور اندروں آواز آ رہی ہے ماں آخری ہے پانی ملا دے ماں. ماں. پتہ نہیں اسلامی حکومت ماں آئی دھیے امر عمر دا خدا پہ آئی انسان انسان امر جب سنیے گل ہے سوچیا سوچیا کیوں نہ ہو جی وقت والی تھی میرے گھر چ مدنی تو مدنی دو گلام جو ہے کوئی نا بولو بولو سبھان اللہ ایک رات فاروق کے آدم گشت کر رہے اور اندروں آواز آ رہی ہے ماں آخری پانی ملا دے وہ آتا نہیں اسلامی حکومت ماں آدھی ہے دھیے امر کہڑا و پیا آئی ہے ماں عمر کا خدا سے ویکنا پیا آئی آئی انسان ہے انسان ای عمر جدو سنیے گل ہے سوچیا سوچیا کیوں نہ ہوئے اوئے ہادی بختاں والی تھی میرے گھر وچ نہ اوے ہائے ہائے تے پتر دا ویاہ میرے آسن دا کر دیتا ہے پھر اس تھی توجہ نہیں کیتی اس تھی دا پھر اگوں جا کے تے نسلت بنا عمر بن عبد اس سے بچی دی اولاد وچ تو توجہ ہے کوئی نہ خدا دے بندے آ کر تیرے سامنے مراحل بیان کر دیتے ہیں اسلام کی طریقہ اختیار کر دے؟ ہر طریقہ اپنی اکل تیری آخ گی بالکل سچ ہاکام دین دسنا بھی بر حک جن تبلیغ آخ نے تبلیغ آخ نے مگر یاد رکھنا تبلیغ دنر اے اصول اسلام ضرور رکھ دے جو پران جو خدا دا حکم آئے جائے اسلام کا مبلک چھپانا نہیں بلبو نی اللہ جڑے رب او کسے دی ڈر نہیں آگ سب کسی گل ڈر किसे लालच किसे तमाम किसे का बोझा वेख दे तवजो नहीं देखी जे बोझा वेखना वे या चौधरी वेखना वे मुड़ इस्लाम का मुबलक नहीं जड़ा तवज्जो ना दीन दी गल लुकाे वही लांती जड़ा दीन दे तब्ली दी करे तब्दीली करे हाजी कुफर की मिलावट कर लवे वा व्डा लांती اللہ سونا عالم دا گناہ میری گل سمجھیں مبلغ ہوئے عالم ہوئے ہو دا گناہ رب سونا زنادہ بھی ہو سکتا ہے بخش دےوے وے چوری دا بخش دے وے بد جناب زبدکاری شراب نوشی دا بخش دےوے مگر جدو دین نو چھپاوے یا دین اج ملاوٹ کرے گناہ رب نہیں ہو بخش دا کیونکہ اللہ سونا نو غضبہ جاندہ وے ظالمان असं जिन्हें उतारिया तो पहुंचाया कि मेरी मखलूक नुमराह करके जहनम चल जा इस वास्ते खुदा दी कसम करके आना जेड़े अज् मुबलक मैं वेखे ने अज मुबलक यूद वागू सैलाना तक फस गए हैं वह जनाब लालच जाके खौफ चाण के छुपा ला छुपा लं مانڈا مانڈا پا کو لو چوری جی ہو جاتا ہاں یا دگڑ بگڑ کر لینی جی حکمران حکمران آخ کر لینا یہ دو کام مبلغ نہیں کرتا یہ ابلیس کا خلیفہ کرتا ہے ابلیس کا نائب جو مستفاق کا جانشین ہے اس کا سب کا کلم ہو سکتا ہے شیر ربانی کی طرح مگر دین کو چھپاتا نہیں رب سبحان اللہ ہاں کسم بہاد شری کملا دیوے انگریزوں کا دور سی نہ تاجدار گولڑا دین چھپایا نہ پیر جناب شرکپور والے تاجدار چھپایا ہے فائل آ ج تعلیم کی مخالفت ڈٹ نے کی قانون کی مخالفت ڈٹ سے جدو ویخیا وے سارے مخالف نے انہیں آخیا اصل بھی تو نہیں آخ لگے کیونکہ سر سے اصا انہوں آخنا تھی جا دلہ بن کے ساری منصوبہ कुछ नबी मनते जे असर थानू सर नहीं आखना उन्हें आख्या सू पावन की लड़ कोई नी असा गुलाम मुस्तफाए क्योंकि गुलामफा कर मैं बिक जाओ मदी ने میںف کر مد جاؤں مدین میں محمد نام پر سودا سرے بادار ہو جائے جو اے کوئی دا اے گل کرن لگا اسلام, دے اسلام دا مجاہد آلن سوفی اے سارا ایک ایک بندہ سارے کام کر چڑتا اسلام کا ایجاد یہ ہوئی فقیری سی جڑی مدنی یا سرکار دے صحابہ مدنی سرکار صاحب سی جنا کوشش خان کا جنا کوشش کی پہلو نظام نبی سرکار دے قانون والا لیا کفر دا توڑیے سارا ختم کریے لوکان دی خدمت دا جذبہ لے کے اٹھے سان نہیں ویخیا گھر بار قربان ہو جائے گھر بار چلنا پیا بیوی بچے جنا قربان کرنے پہ کر چھوڑے نے جدا نام اے و اپنے دو دا بڑا بڑا شوفی فقیر سی رسول سی مگر وہر بھی جذبہ جہاد ایسنا موج سان سی جذبہ جہاد اوجا مارتا سی ٹھاٹھا مارتا سی جدو تو پہلوں آپ وسیعت فرمائیے फरमाया नहीं मरना मैं लै जाया मुसलमान फौज आसे मैं इस्लाम देते लड़द्या मौत आवे शहादत मैन मिल जाए शहादत मैन मिल जाए ہاں جی اسے واسطے بدنی سرکار نے فرمایا میری امت سیاحت میری امت سیر سیاحت جڑی جہاد جہاد جنگل میں جنگلوں میں جڑا جا کے جنگلوں فقیر لوگ اللہ اللہ کردے سن ہزور نے فرمایا میری امت سیاحت جہاد خدا دے بندیاں آگے جا کے جدو سلام دے ہنیریاں چلیا جڑیاں اسلام کے بدل دین دالیاں سنی مسلمانہ دے حالات جنہیں بدل دیتے مسلمانوں میں جذبے نہ آئے جڑے صحابہ کرام والے سن پھر آن کے جناب تصوف دو رنگاں میں تقسیم ہو گیا ایک تصوف بن گیا جنا آخیا نکرے بہ کے تسبی فیری رکھو نکرے بہ کے تسبی فیری رکھو تے دوجہ عرب تسبف ارب سی کا نبی صاحبہ کا جنہیں آخیا نہ سانو حسین والا کام کرنا چاہیے ہو فکرے سلطانی وہ فکرے ایک رحبانی ایک تصوف فقر فکر نبی دے دین دا فقیر جہا او مجاہد بن جائے اسلام دنیا تے غالب خدا دی قسم کر کے آنا اور وے بنتاب بنتا دے رحب ہوتے سن پہلوں جنگل میں چیاں پا کے بخر پہ کے تسمی فیری رکھتے سن ہاں جی ان کا جناب رحبانیت والا فکر جا اسلام تعلق نہیں کلندر اقبال کلندر اکبال اسے شہ خلاف بولتا رہا وعدہ نکل کر خان کہ ہوں سے ادا کر رسے میں چبیری نکل کر خان کہ ہوں سے ادا کر رسے میں چبیری ہی ہے فقت پتہ کے کتاب میں تینوں کی کچھ کٹھا کر کے سنانا پا مہربانی والے سمے میں سمندر چ بند پیا ہوں ذرا مد نال سبحان اللہ رب مہربانی تین گل کیا سنا کلندر آخد نکلوئے نکریا پہ پاک حسین والے سبق بھی یاد کر فاروق آزم والے سبق بھی کر جا نے بہ رہنا بھی اکبال آخدا کم دے پہاڑ آپ نے سچن گل رہی دل اپنے مارن والی گل ہے وقت بہ تے باہر جو بھی ہونا پیار نہیں کرنا ایک نکرے بہ کے لگیا رہنا ایک بال آتا ہے صرف دل ساڑھ والی گل لئی بس ہوئی مڑ آ جب پان کے گل کرے اسلام دے بارے پھر آخنا پہ یار حالات بہت ہی خراب ہو جانا پٹا ہی بہ گیا توجہ مر کی ہوا بس اتنے بہ کے آخی بس جی بےڑا ہی گرک ہوا پہ بےڑا تو گرک ہوا تو بننے کیجونی گرک جو ہوا بنے بھی ہوا گرک ہوا کلر در ہے فرما جو تیری رضا ہو ت دی یہ ہے نا جو معاملہ بڑا ہی نازوک بہرحال تیری مرضی جو کچھ کری جا پیر تریقت تو یہ یہ کا اللہ چنگا لگا سدی جی گل داتا دربار دے پارو کٹھے کر لینا مراد پورا نظام کیا ہے چوک دربار داتا دے سامنے ننگیا فوٹو کھڑیاں دیا لگیا کلیا دوں توجہ نہیں او بولا بول سبال اللہ جیدی مانگو گل سن اللہ کی مہربانی تین اسلام سارا نچوڑا چی بھائی قوم دے اتنے جادو کیڑا کرنا وزیفہ کہڑا کرنا مان کیوں وہ تین تین چار چار گھنٹے بولنا بندے ہلتے ہی نہیں میں کملا میرے تے جادو کوئی <laughs> صرف حق کے. قوم پیاسی بھائی کسے سنایا ہے نہیں جدو سن دن آدھے دنے بےڑا گرگ سانو تے ساٹھ سال ہو گئے اگر سنی میں اگلے دن گجرات بولے پیران دے پیران کو پیران دا ایک ماما سوا بزرگ جا سفید ریش تکریر تو بعد سویرے میں آن کے جفی پائی نا بہ جا تو بعد میں جفی پائی سگے واہ واہ ساری زندگی سنیا ہی نہیں گلان سنائی نی سان لگے ہونا اگلے سال چیچا اینو لے آنا اقبال فرما کلم در لاہوری مایوس نو اے برے فردانا مایوس نہ ہو ان سے اے برے فردانا مایوس نہ ہو ان سے فردانہ بر کم کوش تہ لے کے نہیں راہی او بیلیہ قسم خدا دی جڑا میں تجربہ کیتے اور مشاہدہ کیتا ہے اوے وے بے! کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوبے دل نوازی میر صفاہ ناخذا لشکریاں شکست کا صف آہ و تیر نیم کش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 کیوں آکھے میرے کارواں میں نہیں کروے دل نوازی آ ایسی گل نہیں سن کر سکتے جڑی اگلے سننے والے دل نوازی جائے تو فیصلہ کرے کہ واہ وے سچے توجہ نہیں ہوگی حق دی چوٹ سینے دے دا جاوے سد کے جا کلنگر اکبال لاوری مینو نے آ کے جناب وہ گئی میں آیا ادھر ادھر کی نا بات کرتا کے فلا لا تر ادھر کی نا بات کر کے بتا کے کافلا مجھے رحد نو سے کرد نہیں تیری راہ بری سوال ہے چروایا چروایا چروایا تنگا چروایا بنیا سا بکریاں بگیار چوکے لے تو بڑے میں لا رہا توجو ری جگی کیتی خدا دی قسم کر کے آنا قرآن فرما دات کا اللہ فرما حبیبا فرما دے حق آ گیا دے تے باطل نرس گیا دے باطل स गया जे और नात हम मैं पूछना वा छवंजा साल हो गए जे राहरा जमातों के कोल जे हक सी बातल नसया क्यों नहीं कट्ठे खिचड़ी पक्की खड़ी बातल दिन ब दिन अरूजते कुफर अरूजते नाल जमात भी लगे फिर आओ जी भी की तरफ आओ जी ओ बड़े हुए यहाँ और फार्मी कुकड़ा और तू जो हक ले आंदे गई तो बसल क्यों नहीं रखे मालूम हुआ छवंजा साल इस ट्राम को हक पेश नहीं किया था जब अक्कल के सामने आ जाएगा बादल राबर के लिए बाजारों नहीं चाहिए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 یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے نگاہ بلند گل یہو جی کرے جڑی پوری دنیا تے غالب ہوے جہاں کوئی توڑ ہو گا جہرا کوئی توڑ کلندر اقبال دستا نگاہ بلند سکھم دل نواز گل یہو جی کرے دل نو نواز دی جاوے نوازتی کی تھی دل نو نواز نوازتی جائے جان پورس ہو دل اندر سردہ ہوے ہر ویلے اگ بلی ہو े इश्क हो तीन सिटा हो मन समझी तेरा रहा बारे खुदा दी कसम कर गया ना मेरा मदेलाओत ना सुबह लाओ अज तीन लुक मन वाले रहाबर बने खड़े ने रेविंड की तबलीगी जवाब जानते जे جڑے آتے ہیں وہاں نے دے وڈیرے لکھیا لکھے کتاب کے جی اندر لکھیا تو میرے کوئی ست تذکرہ حضرت جی مولانا محمد یوسف لکھن والا منظور نومانی جو بندی اسے لکھتا کہ بشارتیں سنائیں بشارتیں وئی دے سنا وئی دنائے سنائیں جڑے نے بشارتیں سنائیں خوشخبری سنایا جی خوش خبری سنایا جی آ کے مسیحے جاؤ تو مسیح وال قدم بھرو گے تو ان نیکیا اتارو گے کرو گے لیکن ویڈا نہ سنایا جی مطلب عذاب کی دھمکی جتنا دے خلاف جو کچھ بولے آوے منافک دے خلاف جو کچھ بولے آوے برے اندر خلاف جو کچھ قرآن بولیا او سنایا جے دے خلاف جو جی سود نہس گے نہیں کی کردو اس کا مطلب ہے एक क्यों पठा पाया लीडर ने कजर फसाने चक्कर पारू फसलो मैंने कहा फसाओ नहीं हजूर कीमत फसाओ तवजो नहीं होगी जब फसाव की गल आएगी मैं डी मारा मैं आखागा मांडा मांडा रखा ताकि खुश होवे अगली बारी मोड़ आवजो नहीं जगी जे मैं रखनी बचाव की गल के मैं हक पहुंचा है भावे कोई फसे ना फे मैनू मैं फसावन थोड़ा बल्कि कसम खुदा दी करके आना जे बंधे फसावण की नीयत दिल च आ जाए ना कि मेरे इज्जत कर हथ चुम मेनू मन होव रब की बारगाह पत्ता कटिया जाता है رب آ تی سڈ نگاہ رکھد ہی نہیں پیری سے بندے کلوتی تھی ہاں وہ پھر آپ ہی پلیس بن پانے کتوں بننا رابر بنتا نظر اللہ رکھتا ہے مرد مسلمان نگاہ صرف رب دو मकसूद हो गए रबरावी करना ये ना बंदे होना जोड़ी दे की बंदे रावी करने मकसूद ना हो, बंदे बंदे करने ना हो, जे हो ते फिर समझ लानी बिलाती कोई अब दे जे नाथ खान जिन्होंने मैं गुलूकार आना मैं गुलूकार उन्होंने आना जिन्हें गुलूकार बुलाई ना اے اچھے رکھ چاہ کتنے دیکھتے گلوکار کرتے کرتے ہیں تو تمے جنتا کھڑے آپ جنم پر جانے نے تینوں جنت دے تو جنت دے خدا بندہ فرما پہ کرنا میرے مدنی سرکار دے یار جہاد فرمایا نظام حکومت اسلام دی قائم کی کائم کی توڑ دے گئے اگان دے گئے حق دا نظام چلا گئے دے گئے, گئے اگان پچھا سرکار نے سرکار یار ایک سونی دی فصل تیار کر دے گئے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 نگاہ بلند سخن دل نواز جا پر سو یہی ہے رکھتے سفر میرے کارو کے لیے نگاہ بلند گل یہو جی کرے جڑی پوری دنیا غالب ہوئے کوئی توڑ ہو گئی نہ کوئی توڑ کلندر اقبال دس رہا نگاہ بلند سخن دل نواز گل یہو جی کرے دل نواز کی تھی दिल नवाजी जावे जा पुरस होते दिल अंदर सड़ता होर वे, वेले अग बल होद हो इश्क हो तीन सिटा हो मन समझी तेरा रहा बार खुदा दी कसम कर गया ना मेरा मदेलाओत नाला सुबह न लाओ अज दीन लुकामन वाले राह पर बने खड़े ने आ रेविंड की तबलीगी जवाब जानते जे جڑے آتے ہیں وہاں نے وڈیر لکھے کتاب کے اندر لکھا تم میرے کوئی تدکرا حضرت جی محمد یوسف والا منظور بندی کہ سنا وئی دے سنا دے سنا ہے چلے لاو ہے جڑے چلے لاون جانے نے بسترے چک کے انہوں نے بیاد آیا کہ بشارتیں خوشخبری سنایا خوشخبری سنایا کے مسیح تے جاؤ تو مسیح وال قدم بھرو گے تے جتی اتارو گے نیکیاں کرو گے لیکن ویڈا نہ سنایا جے کی کی جی کی مطلب عذاب دی دھمکی جتنے رب سونے نے کافران دے خلاف جو کچھ بولے آوے منافک دے خلاف جو کچھ بولے آوے برے اندر خلاف جو کچھ قرآن بولیا او سنایا جی نا نہوں آتے فسن گے نہیں توجہ نہیں کیسے کی نہیں کردو اس کا مطلب ہے एक क्यों भट्ठा पाया लीडर ने कंजर फसाने चक्कर तारू फसो मैंने कहा फसाओ नहीं हजूर की उम्मत फसाओ तवजो नहीं होगी जो फसाव की गल आवेगी मैं डी मारा मैं आखागा मांडा मांडा रखा ताकि खुश हो ते अगली बारी मुड़ा आवजो नहीं जगी जे मैं रखनी बचाव की गल के मैं हक पहुंचा है भावे कोई फसेना फसे, ना फसे। मैंनू मैं फसावण थोड़ा बल्कि कसम खुदा दी करके आना जे बंदे फसाव की नीयत दिल च आ जाए ना कि मेरे इज्जत कर हाथ चुमन मेनू मन होव रब की बारगाह पत्ता कटिया जाए تو رب تحدہ ہی نہیں پیری سے دکھلو تھی کی تھی بند بندے کلو تھی ہوتی ہاں وہ پھر آپ ہی پلیس بن بندر کتوں بننا راہ پر بنتا نظر اللہ رکھتا ہے نگاہ صرف رب دے मकसूद होब रावी करना यह ना होना बंदे रावी करने मकसूद ना हो समझ लान पक्की हां दिलाती कोई अजे जे नाथ खान जिना मैं गुलूकार आना मैं गुलूकार उन्होंने आना जिम्मे गुलूकार बुलाई है ना اچھے رکھ بہادر گلوکار کرتے کرتے ہیں تم جنتا آپ جنت جانے نے تینوں جنت دے تو تین جنت دے خدا بندے تبجو فرماؤ نہ پیا کرنا میرے مدنی سکار یار جہاد فرمایا نظام حکومت اسلام دی قائم کی کام کی تی. توڑ دے گئے اگان دے گئے حق دا نظام چلا گئے دے گئے, گئے اگاں پچھا سرکار نے سرکار یار ایک سونی دی فصل تیار کر دے گئے उस फसल नवी सरकार विलायत डे हर इंसान अमन सुख की जिंदगी बसर की जान भी माफूज माल भी माफूज इजत भी दुनिया की फिक्र कोई नहीं हर बंदा आखरत फिक्र च लगा खड़ा वे जन्नत बनाई जाता टुरी जाता जन्नत बनाई जाता है तो टुरी जा तरीका इस्लामदार कोई ना سیانے آتے نے شاید زدی پچھاڑی جاتی چانن پھاڑنا ہودھیرا پچھاڑنا ہو چانن دیکھنا پڑتا اسلام دا طریقہ کہ نہیں آیا کی پیغام بول بول اور پہلا دین دسنا ہے لوگوں پتا تو لگے دین کہ جنہ آنا آ جان اپنے آپ جیسے مت سباہ پھر دوسرے نمبر تے۔ जुकावटा में जाल वर्गिया टेमां करना सुहागा गल्हा फेर चुके होंगे ने फिर तलवार का भी फेरना केोवे हथियार इस्तेमाल हो फिर तीसरे नंबर से हकूमत इस्लाम की बन गई है चौथे नंबर दे पिछों आ गया जनाब जी صوفیاء، اولیاء، علماء، سلاحا جنہاں لوگوں دی تربیت اسلام دے مطابق کی پنجے نمبر دے پھر فصل اگنی امن دا معاشرہ رحمت دا بن گیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا کہ نہیں سمجھے مقصود نیکی پھیلانا تے برائی ختم کر دینی پاک معاشرہ ہے ہر بندہ ان حق کے اپنی زندگی گزارے اپنی تھان سے مگر دوسرے زیادتی نہ کرے جے کرے تے قرار واقعی سزا پاوے اے اسلام دا منشور ہے توجہ ہے کوئی نہ اس کے مقابلے ہوں سی نقل ماری ہے سڈے اسی طریقے دی نقل ماری ہے انگریزان نے کہہ نے بالکل اسی طریقے تبجو نہیں جکی مدے آخو سبھال اللہ لیکن پہلی شاید چھ کے پہلی شاید چھ کے کہی وہ پیغام والی کیونکہ انہاں وہ حق ہے اپنی تحزیب اپنا طریقہ جڑا اپنا زندگی گزارن کا جانوروں والا جا جانوراں تو بھی بہڑا طریقہ وہاں ذہن چ رکھا اگوں آ کے پہلوں لڑتے نے توجہ نہیں کی دی پہلا لڑے جڑے آدھے جرطانیہ اج آخدا پیا وے آرک نے کویت سے حملہ کر دوں یہ تو انسانی حقوق کی خلاف بردیت یہ تو بہت بڑا پیشن درد ہے یہ کویت کے سے حملہ کیا بھی کویت کی طرفوں پہل کی وجہ ل کے کویت نے کوئہ کرش کی کتاب میرے کو پئی ہے توجہ ہے کوئی نام کتاب بیٹھنے والا ایک گورا نام ہے ایم بیلم کتاب کا نام ہے روگ سٹیٹ ترجمہ اس کا ہے بدمعاش امریکہ یہ کسی بال بھی نہیں لکھی کہ نہیں لکھی پتا ہے یہ امریکہ دیکھ والے گورے لکھی उसका नाम है विियम बैलम क्या नाम है ये लिखे आगे रागलों आप ही आके उठायावैत पहलों कब्जा करता के तेरे नाले लड़ेगा तो मैं जवाब ला तवजो नहीं की मनसूबा थी आके तेल दे तेल दे कु कब्जे का हूं गल समझी चलो मैं आना भी जे में भी किया हमला हो गया مجرم بن گیا میں پوچھنا وا برطانیہ کہڑے قانون نال آن کے ہندوستان سے حملہ کیتا سی؟ پورے تے حملے کر کے برطانیہ سارے دنیا دو تے حملے کر کے کھویا ملکوں کیوں کھویا سا قانون پیا وہ عراق کوا حملہ کرے دہشت گردی بن جائے آپ پوری دنیا سے پیا نچے باندر وگوں پیا جناب لوگوں تباہ چ برباد کرے مارے کس جہاں آیا ہے کس قانون آیا ہے اسی طریقے توجہ رکھی آیا نہ مراد ہندوستان کے اندر تجارت کرجارت کے بہانے اصلا پچھوں ڈھونڈے رہے جی آتے ہیں ہم امن پرست ہیں توجہ سی اچھا یہ دسوے سجن دے خلاف بول رہے दुश्मन जुश नी ना, ना, ना बैठेगा मैं बूथा वेख लेना पक्की गल मैं समझागा यह नाम मुराद बहार लिया नसल बैठा हाँ फिर खत्म खबरदार जना फिर हम अपना हिसाब ला लिया जे पूरा بندے آ گ اگلے دن نہ ملتان شریف گیا تقریب اس گل سنو میں منافق کی نشانی ہے نبی پاک سرکار کا دین بیان ہوا تو وہ ادروں سڑد ہے اگ لگ جائیے میں کے کہڑا بچ ایک بچہ دے ناظر وہ میرے سامنے بیٹھا ہو او جب میں گل کرکے ہسے بھائی جی نہیں ہستا تو بڑا اس قابو چند گڑیا بہ کے نہپی جیب چیرے اتو باہر کے میرا پچھوں جیتا میں کیا میں رشوت دتی جائے لیکن میں آیا ہوں پردہ ہی رہا گل چنگی میرا توجہ رات اللہ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 سون اسلام کا ایک حکم دسا میں تین ذرا توجہ سبحان اللہ شریت دیا کتابوں لکھے شریت مستفا دیا کتابوں کہ بادشاہ اسلامی اسلامی بادشاہ اسلام دے ملک دا اسلامی قانون اگر اس نال دال ماہدہ ہے کسی کافر ملک دا جنگ بندی کا ہویا ہے کہ جنگ نہیں کرنی اگلے کافران نے انہوں کے اعتماد دے اندر اپنے کلے ٹا دیتے ہیں کلے اپنے مورچے ختم کر دیتے ہیں مسلمانوں دے ملک دے بادشاہ خیال آیا ہے کہ ہوں جہاد کرنا ہے تے اس حالت یہ حرام کہ اگلے مہلت کرے اللہ نہیں جو سمجھا اسلام انگلش بک چکن والی تین اسلام تیرکی تو سر تے پگ چ رکھی تے داڑی چ رکھی تخیا بس میں اسلام پورا کر کے بہ رہا اسلام جا تیرے عدل و انصاف تو سدکے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 جا برطانیہ جی تعلیم تجارت کر نے آکھیا چلو کر لائے تجارت کرنے ادھر مسلمان بچارے گفلا تین سن ادھر جناب جی او پچھوں ہوشیار ہو کے عملہ کیتا مسلمانہ اس نے تحس نس کر چھوڑیا تو گل سمجھی ہوا توجہ گل سمجھی نے جناب جی کی کے جہاد کی تاوے مگر او جہاد اسلام دا جہاد عدل و کی سی مردل مردل اچھا او سان کے لڑائی جو فساد پایا جڑا پانا سی اگوں اس ویخیا توجہ نہیں جو مردل او مردل تیمہ مردل تیمہ مردل کی ادھر ٹھیک سن پیر مولوی اسلامی ذہن رکھ والی عوام اے نا. اے نا ان آخیا مارو تبجی مارو یہ کرو یہ تاکہ ختم ہو گئی کھیپ کا سڈے آن تربیت روحانی کی خاطر توجہ کی تھی. دے سانے حضور دی شریعت ظاہری بھی دسلی بھی ظاہری ظاہر ما دس باطنی جڑی اندر دل والی شریعت او مڑ فقیر اللہ کے دس توجہ نہیں کیونکہ تمنا درد تل کی ہو تو کر خدمتی فقیروں کی تمنا درد تل کی ہو تو کر خدمتی فقیروں کی نہیں ملتا گو ہر باپ دشا کے تینوں میں آش بہت جو ہے اچھا ہوں آ گئے راب جی ساڈے تے دے پچھوں غلام گی بن جان جیسا قبضہ دلان سے کر لیے وہ پچھوں کھیپا آئی پروفیسر ماسٹر او پرو فیسرا نبی سونا ہی رنگ آیا گاؤ القادر چلامی آیا کدرے سلطان باہو آیا کدھر تاجدار گول آیا کدھر امام احمد رضا بریل بھی آیا رنگے ادھر در س پاک پتن دیا رنگ سادا چنری رنگ مس کیل دی پاک پتن دیا رنگ سادہ چنری رنگ مس کیل دی بتن دیا رنگ رنگ سکیل دی رنگ ہواس متی رنگ ہوے ہو خاص رنگ ہو رنگی ہوے ہو دی اور نا سب لو باج بدن دیا رنگ دی دی رنگ رنگ ہو ہوے خاص مدی دو رنگ ہو رنگ ہو رنگ ہو رنگ ہو رنگی ہوے ہو بہ دینی دی زبان اللہ خدا بندے آئے در اگریز کا رنگ آیا سے آیا داڑی موچ تو زمانے دا لوچ اٹبر لابدی اتھے بولے آو ساکھے توپ کس پروفیسر آیا دی توپ پروفیسر آیا یہ مطلب یہ بھی توپ دی انگریز دی جیسے اگلے دن میں بات بیٹھا مینو ایک پینٹ شرٹ جماندر بیٹھا نظر آیا میں آئی موڑ دی دہشت گرد ہوئی मैं पुत्र मैं होना है किधरे होना है, पुत्र, है मैं पुत्र तेन पता आई तू हूं कौन है क्या कौन मैं क्या तू एक यूदी का मिजायल है हा तू जिथे फटेगा इंसानियत को तबाह करो जे तू कुर्सी बैठा कुर्सी तसे थां लभ गई तेन ते कुर्सी आ, خدا دی مخلوق کہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے نہ آدی چکر کے نہیں چھٹنا نہ دن رات میں گلا کرنا تیرا دل نہ من مینوں واپس کر دی نہیں نہیں اپنے دل مننے تو پھر سودا اللہ کی مہربانی آتے جنس رکھی ہوگی آئی جی فکیر تین جنس پہ دلہ کی مہربانی کٹھا کر جی بیٹھے گا بولے گا جی پروفیسر جتی چسل موڑا کی ہاں اللہ کی مہربانی میرا دعو فکیر تکریر سننے والا چیٹا ان پڑھو پی ایچ ڈی ڈاکٹر جنہوں آخیا ہے یونیورسٹی کو جن پر ناز ہے اتلے باندر جنہوں آتے نے یہ بڑا شعور والا ہے اگر وہ گپت اندر اس انھ غلط ثابت کر دے اور مجمے لوگ آخی یہ انپڑھ گلت کیا آوفیسر صحیح پہ ہے تو میرا سر وڈ کے پوتے آگے پا دے تو میدان میں دعوی مہربانی جج تسی ہو سا کہ آ گلت میرا سر وڈ دیا ترسا آخو یار ہے ان پڑھ پر گلا کڑی پیا کرنا توجہ نہیں جکی گ خیریاں پیا کراہوری ف فرما جسمانے چی تصدی کرے دل جسمان پے کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے بکرنا پیچھوں آئے پروفیسر آئے ساڈے کون آ سن گوش کتب ابدال جڑے مردے نو آدر سن اٹھ आखे उठ मेरे हुक्म उठ खलोदा कलमन भी पड़ता आंदे जड़े सने साडे आदेश सन आले मिज दे सदके जावा जिमें इमाम अहमद लगा हो जाए ये सदके जाव साडे आदेश सन पिछों अंग्रेजा दिया खेप आईया प्रोफेसर आ जाओ हस्ताला मास्टर आया सकारला आया डाक्टर आया जदीद आया लिबरल आया तवजता वाला लगा आया सड़के छे मारे बीज सट्टे साडे बीज सटते सन बीज दीन दो قانون مالی سلتی سی ایس کرنی ورگی خالد بن ولیدی ہاں اس فصل کھوٹا ثابت کر کے ثابت کرو اس پاکیزہ جنس میں ماسا ایب ہے صحیح پچھوں آئے ادھر آئے بکتان والے آئے یہ دی جمس اگرے دی جنس کے چھتے مارے کی مارے مڑ تیار ہوئی جنس او دائی خدا میرے رابنا مڑ تھا بچ کچہریاں جڑان پہلو پانچ سو گال کر ہے پھر جھوٹا پرچا بنا ہوتا ہے, تو ہے آه آه میرا ہوں کل ہی کل ہی میرا ایک دوست وہ اتارا مظلوم قتل کیا اندر رشتہ دار نے عورتوں تے وہ سارا ٹبر نس گیا پولیس پکڑا تے کیس بنا کے اندر ارادہ قتل دا کیس آ قتل تے خیر نہیں ہویا زخمی ہوئی ہے اورت پتا نہیں بچتی ہے کہ نہیں ارادہ قتل دا کیس اچھا بندہ گیا ساڈا بےلی گل جا کیتی سو یار تمہیں پتا سی یہ بچارے تو خبر ہی کونی بھی کام ہویا ہوا کہ نہیں ان آ سانوں کی لگے اتلیا نگ وجہ ویکو بیٹھا جی لگتے ٹپتے پا دو نہیں جگی کیسی پیاری فصل ہے تما کہ نہیں ہے تما کہ نہیں خدا کی قسم کر گیا نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ نہ عزت محفوظ پیو پہ نہیں پتر پیو دھی ماں دی ماں دھی جمن والا جم کے تے متے دھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے میرا کبر کدھر گیا میں کچھ جانا وا کچھ کرتے نہیں نہ رہی نہ آیا نہ انسانیت کوئی بندہ اپنی ددے اس لیے قسم خدا دی کسے دے بھروسہ نہیں کر سکتا پہلے بندے سنی کلا بلی چشتیاں جائے چیا چیاں بزرگوں کے اندر چشتیاں بزرگوں کے فقیر ہو جائے چملیا نور محمد مہاری دے خلیفے جمال اللہ ملٹانی سرکار خلیفا مری درد کر لج لجپالا میں حج سے چلیا میرا گھر پچھوں کلا وے مہربانی فرما اپنے کسے درویش فرما دے میرے گھر پانی وغیرہ کر کے دے دیا میری گھر والی باہر نہیں آئے میرا مرشد میرا خاجا خدا بخش خیر پوری فرما نے ٹھیک کے بے لیا جا مرید حجی گیا اللہ مرید حج وے جب واپس آیا وے کیے کی اسے مرید دا مرشد خاجا خدا بخش پانی دا مت کا مٹکا کے دروازے وچ رکھ نے پہے آپ بار کھلوتے میں مرید وے کھیا چین لگ گئے یہ تا میرا مرشدہ پانی کھڑا بھر دا وے عرض کر دا یوں لجبالہ آؤ میں تے درویش دا گیا ساں فرماؤں دینے یار آؤ میں آکھا درویش دا کمجھے خدمت کرنا وے پھر کیوں نہ ہوے مرید والی خدمت کا کم آئی کر لو جب میں پانی بھر بھر کے داخل آخر سبحان اللہ بلکہ دیا نداری کی مثال سبحان اللہ اگریزاں دا دور سی مدنی سرکار کا ہے گلام ہے جا نام مولا نا لڑی گڑی جا میرے پیر تاجدار ہے گولرا دا استاد سی आप सरकार अपने घर वालू पर बुरखिया जा रहे हैं सफर डाकू मिल गए डाकू डाकू हाथ वावन लगे ने लुट्ट की खातर मेरे ताजदारद फरमा परा होकर खलोरिया जे मैं आपे सारे देवर तक उतार देंगा मेरे इज्जत हाथ ना लाया जे ऊपर होके खलो रहे ने आपने देवर सारे उतारे देे हाजी डाकू लैके तुर पे ने बच्ची छिया कोई अठा साल सत्तां साली बची सी मैं अपने कंगन बचा लैने अपने कंगन बचा लैने उसतादी गड़ी ताजदार गोरड़ा देताद की गल कर सुना नहीं बर्बाद कर छ्याई रोल दिताई मैं उन्हों सारे जेवर उतार देंगा वादा खिलाफी हो गई कर रोंद ने तरफतेंगन ना उतार लै बेटी दे हाथ में पिछों भजना शुरू कर दिता होना आते ने ठहरो ना समझे किधरे रलन वास्ते प्यादा वे आप फरमाते ने यारो हथ बी खिलाव मेहरबानी लाओ میری خلافی ہو گئی ہے اکنگر میری لے سن ہو و جا دنیا دیا کتاباں پٹ تینوں اگریزان دے ملک کے کا ایک شخص نظر نہیں آ سکتا دا مدنی محمد نے غلام پیار فرمایا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 امریکہ برطانیہ کی کر نے آپ لکھا بیٹھن والے لکھے گھروں گواہ بول پوے سارے آپ ہاں مدتاری ہے گواہی تیری زہریلی گیس امریکہ کی ہتھیار باہر ملکوں تے استعمال کرتا ہے زہریلی گیس اور جراسیمی ہتھیار تہذیب کو الٹ کر کے رکھ دیتے ہیں بیماریوں سے لڑنے کی بجائے ان کی احتیاط سے پرورش کی جاتی ہے امریکہ والے کی کرتے ہیں آ کے بیماریاں دی بجائے ہور دینے انسانی جسم کے نظام کے بارے میں اپنا علم اس نظام کو نکارا بنانے کے لیے اختیار کرنے میں استعمال کرتے ہیں الٹا کے انسان کے نظام نوے ہو جا جہ نے ڈاکٹر جس بماریاں ہوقی ہو ترقی ہوئے ترقی ہوے زری ماہرین جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرتے ہیں جن سے فصلوں کی زیادہ سے زیادہ تباہی منگ آ جڑے زری ماہرین ہوتے کیڑے سرات زراعت ماہرین جڑے آتے نے منجی چوکھی دینی ڈنڈے ڈنڈے تو ٹنڈے تو منڈے ہاں سپرے کرو دے پھر ویکو مجھے کنگی زری ماہرین کی کرتے ہیں جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرتے ہیں جن سے فصلوں کی زیادہ سے زیادہ تباہی ممکن ہو تو بہت فصل بولو بولو نسل بھی جنہ اندر دا پروگرام یہ ہوتا ہے جا بیج سٹن گیا کوئی نسل کے ہو گئی توجہ نہیں اسلام کی تعلیم و تربیت فیلاتے ہیں پروفیسر ماسٹر آہودیت بغیرتی اور ظلم اور تشدد گستاخی ایک دوسرے ظلم سل زیادتی دا سبق پڑھا करके मुआरा तबाह हों तब फिर जी फसल निकलती है दुआई खुदा सामने फसल उड़ी सारी तबीरती जिस फसल जिन आना है मौलबिया का भी बेना करके हो आप आने पीर का भी आवाम का भी आकमां का भी हूँ जाने दरबारे उर्दे जगा बैठे मैं सजाद नशील आख मेरा दादा साहब जोड़ा सी ना जी वो मुर्दे दिदा कर देना मैं चिमला तो, तो, तो करामत है की हाँ दादा जी तो मुर्दे दिंदा करते सन तो हम चुप मैं मैं दस मैं مردا کران بھی غیرت مانسا کترا رہ جائے انگریزوں کا چٹو بڑھ کے تو لڑکا آدمی بڑھ جانا مردہ بڑھا کے تیجنا تا ایک بال آتا ہے وند میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد ساگوں کے تسرف میں وہ کے نشے مل سجا دنس لبھی کہ مسند شریف کان کان سے سے نے بازاں سے کلنگر کو بولنے ڈرتے ہوں دے. پھر آدھا <تصفح> کمبے <کومتزنی اللہ> کہ کہہ سکتے تھے جو رخ ستو ہے جڑے مردے ٹھوکر مار کے اللہ دے حکم کلو ٹر گیا کمبے سکتے تھے جو رخصت ہوئے خان خا میں مجاور رہ گئے یا گور کان گئے گئے یا گور کان رہ گئے اللہ ہوں بندہ خدا دیا درویز اج معاشرہ ماحول یہ فصل انگریز کی تعلیم سے انگریز کانون نال دے کے قانون تیار ہوئی کھڑی اوہی طریقہ تیار کیا ہوا پہلے لڑتے ہیں جان کے لڑے نے پھر اپنی حکومت دے نے پھر کی توجہ ہے کوئی نہ پھر آتے ہیں آ جاؤ سا تہذیب اپناؤ کی جلو شراب تین دی تحلیب دا جزو آزم توجہ ہے کوئی نہ آ جاؤ میں شام گرا کے قدم رکھے وے کلب کھل گئے چکلے کھل گئے دن آم شراباں آم ہر شاید بدماجی پردا پیتل <سؤال> برباد ہو جب رن باہر کھڑ گے پھر کسی نہ ہمیشہ دولت دورت دے پیچھے ہی قتل ہوتے ہیں یہ باہر کھ کے ایسا طریقہ تیار کرتے ہیں پھر قتل عام ہونا ہوتا ہے ہر پاسے بدماشی ظلم انصاف کسی پاسے نہیں رنگ اج خدا دی قسم کر کے آنا دار دیکھی کرا تیرے ملک پاکستان درد قانون تعلیم پروفیسر اوہی سارا نظام آیا اج میں پنڈا کے اندر باہر وا مین آپ چیا اٹھ اٹھ بندے رل کے رات رو پانی لانے نہیں خیر نہیں ہوں اصل چند آ کے پہلو دے سن سپ کتے بلے تو ہوں ڈرنے بندے تو بچوں کو اقبال کلندر لاہور ہی بولیا سنا اقبال ہے کہاں فرشتہ ہے تحیب کی ضرورت ہے کہاں فرشتہ ہے تہذیب کی ضرورت ہے کہاں فرشتہ تہذیب کی ضرورت ہے نہیں زمانے حاضر کو اس میں دشواری جہاں قمار نہیں سنتلک لباس نہیں جہاں حرام بتاتے ہیں شغل میں خوری بدن میں گرج ہے تو امی تری اب جد سے نہیں ہے سبح اللہ, اللہ کہی جاتا میں مطلب بعد سمجھانا جسور سی کو پور دم ہے بچا نہیں ہے مکاتب کا چشمائے جاری نظر وران فرنگی کا ہے یہی فتو وہ سر زمین وہ سرزمین زمین یت سے ہے ابھی آری آند آ کے انگریزی تہذیب کی کتنے ضرورت ہے توجہ ہے کوئی نا इधर वे हांडी का स्वाद आता तल कि आता स्वाद आंडी का किसी स्वाद बंदा आता हांडी खा जा पाठा जोड़ा ना वेचाला हम चुखा लगा छुबा लगा जलंधर इकबाल आंता है अंग्रेजी तहदीप की लोर कितने आ आ, कि लौड़ उथे आ जिथे औरत जिथे शराब हराम समझते तवज्जो नहीं की जिथे शराब हराम समझते हैं जिथे जुआ कोई नहीं ना जुआ ना औरत नंगी ना उराब खोरी बच्चे हैं अंदर रूह बे सबरी बच्चों के पर प्यो दा दे तरीके नहीं छे तवजो नहीं प्यो दाद के इस्लाम आरीके नहीं छूर जिथे बच्चा बड़ा दलेर जीरा के सियाना भी बड़ा पुरदमे ताकतवर सेहतमंद दे। बच्चे آسی بچا بھی دیہی بچے دلیر بھی ہے دیہات والے آخو نا اگلے خواہ روٹی دے کے آر پائے گا سان آپ رات منجی کی پینڈ والے پاس بیبو जीब की लोड़ है ताकि बनन पुत्र बुस दिलोन आखे बीमार उधर होमन बेवकूफो दुश्मन सज्ज समझ सजू समझ اور بددو سے شراب تے ہاں جی اتھے پچھاؤ پھر شراب بھی پچھاؤ شکول پچھاؤ تے نال اتھے جناب آکھے جوے پچھاؤ تے رنہ دے کپڑے اتار لو بکتاریاں دے اے آکھے تحذیب ہے وہ اینج دی تحذیب ہو اے کسے کھوتے دے سورانی تحذیب ہونی ہے تے مور بندے اپنے آپی برباد ہونے میں اسلام دی تحذیب دے تھی جوا جاوے کوئی مال کسے کا اس طریقے شراب اکل تے پردہ پا اکل جیسی قیمتی چیز تیری کیوں گوا کر دے جی ہوسین ہو بناوے ہو جی اولاد اوے کھولو مدرسے دین سمجھاؤ جا نظر وا جی پروفیسر نے فتوا کی فتوا جتنے شراب نہیں اتنے دیو دے جوا نہیں اوے جیتے ہزار شرم دے پردہ ہے میں پہنچا دکھاؤنا کی پہنچاؤ بخا دیا میرا بولو تو صحیح ہو <średant manger> سنو سنو تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم فل ایجوکیشن گیارہویں جماعت کی فزیکل مطلب ہوتا ہے جسمانی جسمانی تعلیم دینی وہ تاکہ موٹی موٹو ترقی والا تیار ہو کیونیں دا جی ہاں ہاں ایک کتاب لکھنے والا کون ہے صحت و جسمانی تعلیم بلا گیارہویں جماعت کے توڑ باوت طالبات کے لیے پروفیسر اکرم خان نیازی ایم اے گولڈ میڈلسٹ سنہری سہم گادی مل رہا ہے اردو ایم اے ہے جی توجہ ہے کوئی نہ بلیک بیلٹ ڈان انٹرنیشنل پلیئر اینڈ کوچ گورنمنٹ کالج بکھا تیار اتے ہوا تو ہے پکڑا پورا تیار ہوا پورا اتے یونیورسٹی تیار ہوا تو ہے ان میٹنگ کتنی تھی دی اچھا اس کتاب دے لکھن دے دے اس کتاب لکھن جنہاں نے شکریہ ادا کیا آ جائے اظہار تشکر تشک پروند پہ جی گورنمنٹ کالج پاکستان دے کشمیر تو لے کے کراچی تک فیکل کالج جنے بھی ہیں نا دے بوائے اور آدھے جے بوائے گار لو یہ گرل نا بچ کیونکہ گرل رن نہیں عورت نہیں عورت شرمو حیال ہی ہوتی ہے نا بوائے ہوتا بے گیرت مرد ہوتا گیرت مند یہ گننا گننا کنے کالج نے ستانوے ستانوے بوائے ستاٹ گرل اچھا یہ شکریہ ادا کیا بڑی کتاب لکھی کمال کلا تین وہ جنت دے لکھا خرا اچھا یہ ہوں ویک گھبرایا جی نہیں بات نہیں آکو گے چشتی تصویر بکھاؤنڈ علم نہیں بکھانا چاہیے بڑا पर प्यो दरीके नहीं छवजो नहीं प्यो दाद के सलाम वाले तरीके नहीं छे जीरा के सियाना भी बड़ा पुरदमे ताकतवर के सहतमंद دہاتی بچے آ کے دیہاتی بچا ہے بادی دیہاتی بچے جڑے دلیر بھی ہیں. <الدون> <سیرے> آہا, رات نو بچوں دیہات نو آکھو نا وہ اتو جا کے اگلے تے روٹی دے کے آر پائے سانو رات نی پینے پاس بیٹھ کے کبوتر <laughs> तरीकों के चलते हो तहजीब की लौड़ है ताकि बनन पुत्र दिलोन आखे बीमार تے ادھرو مل بے وقوف دشمن سجر سمجھ سجن سمجھ دشمن ہو مل بدھو شراب سے ہاں جی اوے پچھاؤ پھر شرابی اور سکول پہنچاؤ جناب آ جوئے پچھاؤ تے رنہ دے کپڑے اتار لو بخت والی آ کے تہذیب اے کسے کھوتے کے سورای تہذیب ہونی ہے مل بندے اپنے آپی ہی برباد ہونے میں اسلام دی تہذیب تے یہ جوا مک جائے کوئی مال کسے کا اس طریقے نہ لوگ شراب اکل پردہ پا اکل جیسی قیمتی چیز کیوں حرام کر دے حسین دولت مند ہو بناؤ یہو جی اولاد اوتے کھولو مدرسے نظر فرنگی آزر جڑے پروفیسر نے وہاں کا فتوا کی فتوا ای جتنے شراب نہیں اتنے پہنچا دے جوا نہیں جس جیتے ہزار شرم دے پردا ہے اوے پہنچا دکھاؤن کی پچاؤ۔ میرا بولو تو صحیح ہویم تعلیم تعلیم تعلیم فل فیکل ایجوکیشن گیارہویں جماعت کی فزیکل کی مطلب ہوتا ہے جسمانی کیڑی جسمانی تعلیم دینی ہے ہوئے ہو تاکہ موٹی موٹو ترقی والا تیار ہو کیونیں دا جی ہاں ہاں ایک کتاب لکھنے والا کون ہے صحت و, جس... و تعلیم بڑا گیارہویں جماعت کے توڑ و طالبات کے لیے پروفیسر اکرم خان نیازی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 ہوں دے بوائے تے گارلو یہ گرل نا بچ کیونکہ گرل رن نہیں عورت نہیں عورت شرمو حیال ہی ہوتی ہے بوائے ہوگرت مرد ہوتا گیرت مند یہ ہوں وینا یہ گننا گننا کنے کالج نے ستانوے میں، ستانوے میں بوائے ستاٹ گرل اچھا یہ شکریہ ادا کیا بڑی کتاب لکھی کمال کلا تنت دے ہاں لکھا کرا اچھا یہ ہوں ویکیا جی ویکیا جی گھبرایا جی نہیں گرو گے تو نہیں پھر بات چیت آخو گے چیشتی چیو بھی آ رہے تم شاید وقاع آئی سی یہ تصویر وکھاؤں علم نہیں بکھا چاہیے ہاں کئی پیرا پہنچے شرم کرو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے کھلو جاؤ کھلو جاؤ کھلو جاؤ یہ جسمانی تعلیم ہے نا فیکل ایجوکیشن करने में क्या हार जाए भाई होर आटम जे हूं मौलवी अखी मौलखा त करके जब स्कूल प्रोफेसर विखावे तो तुशियां مالوی ڈرامہ کرنا ایمان درس ان رن معاشرے پکی تباہی پھیرے گی خاتون اور ایٹم دیکھو اور ایٹم وزارت ترقی خواتین से और के के मैं तरक्की करते लफ्ज से मिठे बोल रहे होने तेन कुछ आखे पर देना चार पा के देना उन्हें आखना नफ्ता है दुध पत्ती बड़ी स्वादी گی گی چال بدلے نا گی ڈرائیور آدھا یار خرابی پی ہے گی گے خراب ہوا کھڑا توجہ چی पर आप जो ती पुत्रेज है गया है ना, ना, ना, ना, ना शराफत ना है न कोई रहमे ना हमदर्दी है न कोई शायद नहीं बजाती है फकर क्यों गया गाल पछाड़ ला ती पुत्र किसे पह تک رب تیر سبحان اللہ اچھا ایک ہی دے ترقی خراب تین اتنے بیٹھیا نے پردے والی دو تیسری بیٹھی دو پردے والی روا پا وے روای تیسری بیٹھی ہو آدھی لا لو میں لائی بیٹھی تھلے پھر وکھا پہ آ ساریا ترقی آئی कोई सलूट पी मार दिए <laughs> मार दाई सलूट तू अब सवेरे किसी भी कुछ लंख कुछ सलूट मार क्यों क्यों तरक्की कर ले? افسر ہوا عزت بھی لے فروٹ بھی اوے ماری تھری ڈائڈیا کا ٹرکی کرنی بوے سے آن کے آ کے فلوٹ مار اے سا جی معلوم ہو جائے کتے ہلکے پاگل ہو گئے انسانیت نہیں پتا نہیں ہے کھوتیاں کتیا واگوں جدھر مرضی جان سلوٹ مارن جو مرضی کر سانو نہیں جی اندر نبی سرکار والے نہیں رنگی چھوڑتے ہیں یہاں سے بڑی ایک پھر سکولی اسے میں کہتا ہوں سال میں تو قسم خدا بھی کر کے آنا میں میرے کو لاؤ بیمار میرے کو میں سکول کالج لن پا کے دم کرا جی نہ اٹھے تو میرا سر بڑھ گیا لیکن بشرت کہ میرے مقابلے بندہ آوے وہ او آ سکول سچا میں آ جھوٹ ہے بکواس ہے لانت فریبے کوفر بائیمان جی منت میں آخ نہیں ٹھیک ہے سچے حق ہے تعلیم इस गल मुर्दा तठाओ ये नहीं उठा त्या रुमाल मेरा प्याजे मैं पूरे लाहौर की पाकिस्तान देंदर करना या लिया पीर लिया सयद होट का पुत्र हाँ सयद हो आख रुमाल अपने हाथ ला के तू एक सच अग पे मैं आना मैं रुमाल अग ला दे हाथ ला के फिर छटागा मैं आखा जे मैं सच्चा चाहता सर वखे जो मैं सच्चा कहता सर खर्च आचा झूठा दूसरा खर्चा बड़ दलैल बड़े बड़े दलैल आेख है अच्छा हम दसो यह दसो ये दो रूप औरत विखाया गया है थले वाली दफ्तर कुत्ते वाली कार वाली परदे वाली है ناوی قرآن کیڑی لگتی ہے سچ بولیا جی آخر مسلمان جیسمان اپنے دل سے پوچھ ملا پوچ. سے پوچھال آتا ہے اپنے قرآن کے مطابق کہ بولے ی قرآن تھلے والی مخالف قرآن دی مخالفت ترقی ہے لانا پہ جا قرآن دی مخالفت ترقی سمجھو کا فرے یا مسلمان ہے میرا فتو نہیں اپنے دل دا پوچھ کے قرآن دی مخالفت والا کافرے یا مسلمان ہے یعنی جہاں قرآن دی مخالفت ٹھیک ہے گناہگار پہلے بھی لیکن گنا گرانتے توجہ نہیں دیکھی قرآن دی مخالفت آخر وزارت ترقی ہے خواتین توجہ نے کی تھی معاشرہ تیرے سامنے ولی بننے بند ولایت دبو بند تو بند ہوں پیر ٹریکٹر فریشر ٹرالی کتوں لب لیا میں بندہ سبحان اللہ اگلی گیات لانت اگو اپنا پیچھے لے دے پیچھوں اپنی پیداوار پیار کرتا وہی مدرسے میں آن کے دخل اندازی دتی ہو سا ہوں سا کام ساری کرو نہیں مدرسہ بند آدھر سا آدھر سا کوئی سالہ بولو, بولو, بولو, بولو نساب تعلیم تنظیم المدار توجو ہے کوئی نہ سولہ سالہ نصاب تعلیم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان نافذ العمل شبال المکرم چودہ سو تیئیس یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بو درو دل کے ہوا اس کو چادر زہرا واہ واہ اکبالا واہ واہ کی بول گیا کی کے حق میں میٹرک انگلش داخل کرو لکھا پہ نہیں دیکھ نام انگلش दसवीं नी इंग्लिश पंजाब टैक्स बोर्ड है को नहीं अपना टैक्स बोर्ड लिखा कि नहीं है <laughs> क्यों जी دینی مدرسین بیٹھا آو زا دین دے یہ ہے تنظیم المدارس یہ ہے تنظیم المدارس محمد عربی کے دین قرآن کے قاتل ملا مصطفیٰ کی بارگاہ کا ہمیں پیش ہونا ہے سکول والا بھائی مان تو ہے ہی ہے خدا کا اور نامی کا خلاصہ آئی توجہ ہے کوئی نہ نامی کا خلاصہ انگلش اللہ تعالی دے بارے لکھیا ہے اللہ محبت ہے خدا ہے محبت محبت خدا ہے انڈیا دا گانا کہ نہیں ہے اچھا ایک دسنت سن مسلمان دا کن ہاں یہ واہ بیوی آٹھ بسنت میلا سفا نمبر ایک سو نو ایک سو دس توجہ ہے کوئی نہ آلائے. آلائے. وہ ہے مسلمان آلائے. مسلمانوں کی چار عیدیں عید الفطر عید الضحا عید ملاد النبی بسنت کا میلہ ہاں یہ تنظیم مدارس ہے اے مدرسوں کی تنظیم ہوئی ہے بسنت میلا کی ہے بسنت میلہ ایک گستاخ رسور کی یاد میں منایا جاتا ہے ایسے طرح کے نہیں راضی شہید گستاخ نو قتل پہ کرتا ہے کتنے گستاخ بھی یاد تنظیم ہے تندی مل مدارے سدھا کر کی بناو والے مفت خورے उन्हें बुला बुलाया अच रात भी बुलाया वे ने हमले करे है तुमले क्यों नहीं अगुआ ने हमले में आए हैं तुमेरक لو سنگ کتے چنگا چا بے درمی یاری نالو سنگ کتے اے بے شرمی مردے ساگ سرو دو جنگا اللہ آخو سبھا آ دیکھو سامنے فقیر لگا فربی نہیں نہ چرگے مرگے سوچے اللہ کی مہربانی نہیں گھر کا جوڑیا چٹائی سے مینو جدو لاہور کے بندے وہ آدمی چی جا گے ان کا ایک بڑا وا دفتر سے بار باڈی گارڈ ہونے نے انہیں ایک سیکٹری بٹھایا ہونے ان پہلے میرے وقت لینا پڑنے اٹھان دن بعد چبھے گا जो आने ना तो मैं सुता उटाई मैं आने किश्ती मिलना मैं कज मैं सुता था गुना था। <laughs> लेकिन वेख मुहद अरबी ने जोरिया ना सदका फकीर किसे कु बिले का काना नहीं लगा फिर तो सीना ताण के गल करना अल्लाई मेरे पास कभी पाई भाई, <laughs> भाई इमानदार दस کسی کتے دلے کا تا نہیں لگا پھر کے کرنا اللہ پائی شردائی تو پوچھ سویاں تو پوچھ سارے آخ گے سچ آدھا ہے کرنا بڑا ہوئے ہوئے ہو چاہ بالکل کسی کو نہیں, ملتا جب ملتا جب نہیں <toggle> میں پر پتا سہاگا کلو چلتا آپ ہی کا مطلب فرق مخصو دریقہ کوئی اپنایا انگریز نے اسلام والا فرق مقصود دی اسلام دا مقصود سی عدل پھیلانا انصاف پھیلانا شرم و حیا پھیلانا ولایت پھیلانی رب کی مارفت پھیلانی انسانیت پھیلانی ہاں جی دنیا کی ایسا معاشرہ دینا ہے ہر بندہ رحمت کے سکون کہا نہیں میرا مقصد یہ پہلوں بم مارا قبضہ جدو کرا پھر جوا دیاں گا جنا دیاں گا چوری دیاں دیا گکی دیا گا لٹ کسوٹ گا گدماشی دیا گا خدا تو شیطان دا بندہ ماں پیو دا دشمن پیو دا قاتل, دھی ہو گی ہو تو, تو ایسا انسان بنا دیا گا جنوب کے کھوتے بھی آفی بابا ما فی. ما فی بابا, بابا اکٹھا کرو سا سا بسوں والا کافی او ساڈا ترقی والا کافی آخری گل کرن لگا تو گل مقابلہ نبی <تصفح> فرماندہ سور المومن شفا مومن دا جھوٹا سید جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی رحمت اللہ علی پر شریف ایک جگہ تشریف لے گیا کھوڑ دی بیماری والا لوگ ہاتھ نہیں پہلا پرا بھی جراسیم نہیں آپ نے فرمایا بیلیو لیو میرے نال روٹی دے دے فرمایا میرے نال روٹی دے دے دو کٹھے بٹھا روٹی کھوائی فارغ ہوا تو گھوڑ اترنا شروع ہو گیا آپ فرما دے میلی میرے آپ نہ اتر دیکھا ہے میں فلم تو فارغ ہوئے نا گھوڑ ختم ہو یہوی رحمت یہ رحمت چھوڑ کے تے خدا کے قہر جڑی قوم پہ خدا دی قسم کر کے آنا جے خدا اکھ دیتی ہواشرہ سامنے الش التش الش ہر بندہ روا تڑفتا بہت برباد ہویا پی اس تعلیم اور اس قانون اور معاشرے کے تے صرف خوب جڑا انسان چوس چوس کے درندہ سفت ابو جاسانی جا سفت والا ہے وہ کبھی ہو سکتا وہ ہمیشہ ساری رات اتنے ہونا جی اگر بیٹیاں جوان ہو ماں حج پر چلی جائے تو حج جائز ہے کہ نہیں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 دادا بھی زندہ اور باپ اپنے بیٹے کو شادی کی اجازت نہ دے تو دادا اجازت دے تو شادی کرنا جائزہ کہ نہیں باپ زندہ ہو ماں بھی زندہ ہو تو دادا بھی زندہ اور باپ اپنے بیٹے کو شادی کی اجازت دادا اجازت دے, دے تو شادی کرنا جائزہ دادے دا کی اجازت کی لڑ کہہی ہے اتنے ہے تو تین پتا نہیں ترقی کا دور ہے کسی کو پوچھنے کی لڑ ہی کو نہیں بارو بار ہی فرق کھاتا کما اگر مولوی صاحب مسجد کا خطیب اور اس کی بیوی اسکول ٹیچر ہو تو ایسے مولوی کی کمائی کھانا تو کیا اس کے پیچھے جمعہ جائزہ ہے نہیں یا نہیں جائز ہے امانت میں خیانت کرنا گھر میں بلا کر بے عزت کرنا بچوں کے اندر نفت, نفرت نفرت گھر گھر گھر کا گھر سارا تباہ کرنا کیسا ہے امانت میں خیانت کرنا گھر میں بلا کر یہ نہیں سمجھ لگی مادر ملت اور کہ دیا مادر ملت کیا ہے واقعہ یہ ہے مادر ملت ساری وہ نہیں اونوں او وہ ایویں جناب فڑ پھڑ کے کرایہ قرائت، کرایہ بنا دیتا گیا ساری اما جی ہے نا ملت قوم دی قوم دی ماں اب پاکستانی نہیں اب مسلمان ہے توجہ نہیں جکی رہی ساڈی ماں ہے سا خدیجت ال کوبراہ میرا رب دا قرآن فرمانا ہے اچھا یہاں انا لیے تو رب والے تیری تے بن گئی ہے تے سعودی والے بھی کہڑی بنے گی بہبا رب مہاراشٹر والے بھی کہی بنے گی ایران والے بھی ماں کیڑی بنے گی کنیا کن ماں بنا پھر اس بنا جنوب رام آخر ہے میرے نبی کی گھر والیاں مومنوں کی ماں ہیں ہر مومن جتنا بھی آیا ہیں یہ کیوں مادر ملت اس کو کہتا ہے یہ شیطان طبقہ اس وجہ سے کہتا ہے اور کیوں وہ فوٹو دیکھی ہوئے تھا تھا پہ تاکہ مسلمان بتری سمجھے کہ ساری اما انہیں بھی سی اور سامنے انہیں دے بننا ہے تو سو عورت پر سر چھپانا فرم جنہیں نہ چھپایا اس پر رت دیکھنے والا بھی آنتی ابھی پاکرے فرمایا دکھانے والا بھی آنتی ہے اور چہرہ چھپانا واجب ہے سر چھپانا فرم ہے چہرہ چھپانا واجب ہے تو مسلمان بھی تھی تو ان کی ماں یہ بنائیے تاکہ سروں بھی جا, تے بھی جا سمجھے سمجھے دا نہیں دا کی دا دا دا دا کیا دا سر پر بال ختم ہو جائیں تو وگ لگانا جائز ہے یا نہیں, دا نہیں دا اکثر مسجدوں والے چندہ حاصل کرنے کے لیے اشتہار دیتے ہیں جنت میں گھر بنانے کا سنہری موقع اس کی فرما دے چندہ حاصل کرنے کے لیے اشتہار دیتے ہیں وہ قبلہ ہوں کی مدرسے کی مسجد مسجد مسجد ہے خدا کار رب نہیں کرے تو ایک کدھروں بہن جرلا نہیں دیکھتا مولوی جی مولوی جی اج تم کی ہو گیا سارا میرے گھر والے لگا ہونا <laughs> وہ برا جی دینی مدرسے نے تو دینی قادے نے وہ دی ہوں تیار کرتے ہیں جو انگریزی مشینری توجہ نہیں کی ہاں جو ماڈریٹ ہو رہی ہے مدارس کی ماڈریٹ ماڈرن مدرسہ ماڈرن ملا وہ کون ہوتا ہے وہ, وہ ہوتا ہے جیڑی انگریزی مشینری ہے وہ دیدی بنی کھڑی ہے نا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 اس میں ملازمت لینا چاہتے ہیں تو میں نے کہا تم بھی تو کفر پر روزی ہو جو کفر پر رانی ہو بھی بھائی مان ہو جاتا ہے تو سالوں معلوم ہوا تمہاری اوپر کی مشینری بھی آنتی ہے اور اس مشینری میں ہونے والے پنیہ بھی بھائی مان ہو اس مشینری میں شامل ہونا ہے نبی پاک کا نظام لانا ہر مسلمان پر فر ہے توجہ نہیں کی تھی جو سکول سے اتفاق رکھتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کلمہ دوبارہ پڑھو تو تم تو نبی کے قانون شریعت قرآن کے نسخ پر راضی ہو راضی ہو اس کے ساتھ متفق ہو کلمہ دوبارہ پڑھو میں ڈیرا غازی خان تقریر تے گیا تھیک ملا منہ ملا دا چور دیا و اے و اے و اے و اے میں کئی ویخیا جہوں ویخے لگتے ہیں گرجے نے دار چیمان نے ابو جال پکا میرے گل ہو گئی سکول مسلے سے منکر ہر شاید ہر شاید پیتی جاوے ہر دلیل میری جیڑی ہے قرآن دی حدیث دی منکر بنیا جاوے جدو اٹھن لگا تو مینو ہاتھ ملا لگا میں ہاتھ پچھا کیتا میں جاؤ فقیر ہاتھ پلیت نہیں کر سکتا تو یہودی کے ساتھ متفق ہے میں تو ہاتھ پلیت کروں گا گے جا میں کیا گئی ہاتھ بھی نہیں ملاؤنا میں کیا یہ ہاتھ جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ ہلوزیز تو کسی ایسے مسلمان کے ہاتھ میں جائے گا جس کو حضور کے دین کی غورت ہو یہ کسی بغیرت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جائے گا خدا دی قسم کر کے آنا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 اس میں کفر کے خلاف بولنے لگے تو عوام اٹھ کے کھڑی ہو جائے وہ آخ مولی گھبراہ نہیں تا ہزور دوں متی نہیں اصل میں رسول اللہ کے تو دین کی گل کر دیر الملی اکھ لے کے آپ کریتی جڑا مریلے ٹکے لانگ میرے ہجی کتا ہاں چلو مسپتا جی آ تو پھر سمجھ بھی مصیبت ربلی نہیں توجہ نہیں کی جا آ کے آشتی صاحب آار ہک سچ کی گل کر چڑھنا پر باقی تو موت بھی نہیں کرتے میں کیوں نہیں ڈر دے نہیں میں کہنا تک ساڈے تو آ کے ہک سچ کی گل کر دینا نہیں ڈرنے کسی پر دوسرے مال بھی نہیں کرتے کیوں؟ دے تو تو مول <breweres> <ض représent Maintenant> بھی ڈر دین کی گل کر دیا رب رسول بیٹھا ہوں مسلمان اگ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 انہوں میں بڑا پڑھیا ویخیا وہ دوائی خدا دی جس میں تینوں کہ نہ بھائی یہ حال پوچھنے تے اللہ میں اقبال تو پوچھ جہاں سڑک کے بولے بھائی یہی شرف حرم ہے جو چڑا کر بیچ کھاتا ہے یہی شرف حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلیم بندرو دلکو ویسو چادرو سہارا وہ اندھا غفاری دی گدریے ویچ دائی ویس کرنی دی گدریے ویچ دئی۔ کہ حضرت بی بی خاتون جنت دی چادر ویچ کے کھاون آلا ایو بی ماں نہیں جوڑا نبی سرکار دے دین دا سعودہ پہا کرنا چگل خور کا نتیجہ کیا ہے تی چل ہی رو روا رہو اتے ہر شاہی خور ہو گئی حضرت صاحب کیبل وغیرہ کے پیسے نیک کام پر لگ سکتے <laughs> صاحب بابا جی اتے کہڑے کہڑے نیک کمائی دا پوچھنا ہے اتنے سود کی کمائی جوے کی کمائی رن کے دفتر جان دی کمائی جناب جی باجی دے ائر ہوسٹس بنانے دی کمائی سکول پکنک ڈانس مناؤن دی کمائی ایک دی تی ہیر، تو پھر بختالا پورا ڈرامہ پیش ہوں پیوں خوش بیٹھا میری دھی ہی یہ کمائی مڑ مسی لگے تو مڑ نمازاں کیوں نہ قبول ہی مڑ حج کیوں نہ میں نے چتی صاحب آ کے تصا دعا منگو قبول نہیں ہوتی میں آبلا مڑ تے گھر دا سارا حرام حلال جو کھاونا ہے مڑ ساڈے اندر بھی تے اوے نور آنا یا تے میں کیا ہوں خدا کرے تو اتوں نکلا پھر جنگل جا تے کھاوا پٹھے پھر کوئی دوار آپ سنے تو ہو گل ورنا خدا بھی قسم کر کے آنا او کتوں رز کے لے لیا ایک بزرگ فرما نے کہ اگر میں رز کے حلال مت آپ بھی لب جاتی نا تو میں چونڈی بھر بھر کے پانی کھول کھول کے پیادا جانا تو بیمار اٹھتے جزک ہلال شفا نہیں پر ہوں کتوں لب لے بھی ہے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 تم کی پتہ پتا بیال ہے مسلام دی خطا کی ہوندی اتے نفس نہیں ہوں نفسانیت نہیں ہوندی خواہش نہیں ہوندی اتے مہنگ حکمت ربی ہوندی ہو جہی تحت وہ کم ہو اس واس ہاں انسان غلطی کا پتلا کہہ سکنے ہاں لیکن یہ آخنا چاہیے سوائے دے کیا واقعہ کربلا بیان کرنا چاہیے اور یہ کہ حضرت عینب کی کوفی نے بالیاں کھینچی اور دور جا کر پیٹ نے لگا لیا یہ بیان کرنا بلا احمد لانت ہو ایسے بیان کرنے والوں پر جو بی بی پاک بیوٹیاں من گھڑت بیان کر کے ماہر لوکاں کول پیسہ بٹور دے نہیں باقی اس موضوع تو میں تکری کر چکے ہیں لفظ خدا کس زبان کا لفظ ہے فارسی کا खुदा भी बोलना जायद कार नक्शबंदी ने कहा था घर में टीवी देखना जायद उन्होंने आखो जी े सारा कुछ जायज ती आप ही लख दाहू किसी रोकनी हां जी सह लाई लोही तो की करेगा मुल कोई जो बंदा बेहया जब اوہ نہ مراد مول بھی تو بڑی دور دی گل ہے اتوں کسے جٹ نیت کسے ان ٹی وی بغیرتی ہے مسلمان ان رکھنی جائے انپڑ آئے تو بغیرتی ہے مسلمان در میں نوٹی جی مثال دینا سنو میںجرے شاہ مقیم کی تقریر تو مینو نا गल एक चेत्याई मैं आखिया यारसो किसी की इज्जत कोई बंदा जफा पावे या छेड़े धी पैण कौन है आख्या जी और कंजर अच्छा मैं क्या हूं जो अपनी धीन फड़ के आखे तीए आओ वे जट बैठा ही आता लो जी मुड़ पा कंजर हो आके کرسے پیا اپنی پڑکنا ہی پیا جی پڑھ کلر ہوا تو میں کہملا ٹی وی والے کی بن گئے میں کیا مردو دو ادھر جفی پائی کھڑے نے اپنا تھی نو آنے مر جو <شارد> پر کی کریے جی مجبوری میں آخیا کبلا اس قوم دی مجبوری دا کی پوچھنا ہاں جی اس قوم دے ایک روپیہ جیسے کول وہی مجبور ہے جیسے کو ارب روپیہ بھی مجبور ہے سدا بہار والے دی گیڈی چلتی चकले टीवी लगे खड़े हूँ एक एक गंजा लाख रुपए दी कुछ सैकड़े के हिसाब से ग्डिया अरबों रुपए के मालिक ने पूछो एवी क्यों है मजबूरी है جب لانت پی جائے ہوتا لانتی تو روپئے کا مالک ہالے بھی مجبور ایک بندہ گل میری سمجھی سات کھانے اگوں پا ہو مر سات کھانے سات ڈشا ہوں کے تے چا لے سور پوچھو کیوں مجبور ہوں نہ مرادہ عجیب مجبور ہے سات کھانے بس یہی مجبوری ہے گال ہی نکالتے تبلیغ کی آزاد فرمائے میں کسی کی تھی پونی ہونے کیوں بھائی میں کسی کی دھی پونی ہونے گالا کھڑی میں ہاں یہ ضرور آخیا بےغیرت کنجر یہ نبی پاک سرکار دی حدیث کا ترجمہ ہے لا ید کھول جنت کا تیوسن یہ کتاب حدیث کے سامنے اجھے اجھے اجھے ابو داود تیال کی مسند حدیث کی کتاب آقا نے فرمایا لا ید کھول جنت کا دیوسن کوئی بےغیر کنجر جنت میں نہیں جائے گا पर उल मैं बैठा हुआ बस आसा वा जनाब जी लाइक मरो चकला जीन मैं आना सैसी चकला बेईमानी मैं रोकिया मा दिया तेन धियां नहीं दसदिया मैं क्या होंजरों जो हो गए बदकारी वो भी जुर्म नहीं ओनू वेखना भी जुर्म नहीं तो रोकना मुजरिम हो गया جرمن جدو آخو بھائی خرو بند کرو تو پھر آدھے دیا بیٹھی نہ مرادے کا مطلب ہے دیا پاس جانے اور آرتوں دے حق کی بھائی یہ بچاؤ یہ شرمو ہیا کر جنت وانگو تو پھر کی آدھے نے کے بیبیاں بیٹھیا نے تو میں کیا جی ہیا کے مسل نے وہ میں تاستے کر رہا وہ بھی تو بیبیا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 ہوںج جی انگریزی ہو چونک نہیں بڑے گا خدا بھرے گا, گا، نہ مراد اپنے آپ کا نہیں اپنے آپ کا پتا نہیں آپ کا دشمان نے خدا بھی قسم کر کے آنا جا اپنے آپ کا ہو گا ہوا مستفا کی تابے داری تو کبھی منہ نہیں پھیڑے گا یہ سوال ہے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 کسی چراہ کی نہیں کسی فلم کی نہیں آپ کو جو تعلیم دینے کا فرض ہے وہ مستفیٰ کے اس قرآن کی ہے جو سیدہ خاتون جنت کی طرح گھر میں بیٹھا مرد عورت دستر کے لیے نہیں بنی عورت گھر کے لیے بنی ہے جناب جناب ممبر پر کسی کے خلاف بات کرنا جائز ہے یا جا نہیں ہے تو آنا جائز کافروں کے خلاف اور کفر کے خلاف ممبر پر بات کرنا فرض ہے ممبر بنے ہی ایسے واسطے ہاں اور ممبر سے بہ کے لڈی نہیں پانی ہوتی بات تو سمجھے سمجھ لیا پا واستے بڑے آئے. ایسے واسطے بنے کہ حق بیان کرو خدا کا راستہ بتاؤ اور کفر و شیطان کے راستے سے بچاؤ <تصفح> السلام <لازم تنمبر> <تصفح> <بلو تصفح> علیکم خیریت و آفیت کی گزارش ہے کہ شب برات پر روح روح افضاء پر روشنی فرما میں شب برات بارے دراتہ کے تو بارے کی رات آ کے آئے اس کے بارے کو تو شبرات نو سو جا میں کوئی پاگل نہیں جی شبرات نو جاگنے وہاں دے قبول دے دین فرض پورا ہو یہودی میں کھائی کھانا ایک رات جاگ کے بارہ مہینے سو کے تو آخن میں بدھو نہیں نہ میں خود شبرات نو جاگنا ہاں تقریر کرنا تقریر کر کے سوج کیوں میں حضرت سدھی کے اکبر دا فرمان پڑیا میرے پاک دا, دا فرمان ہے نفل قبول نہیں ہوتے جرد فرد اپنے برباد کی رب بنائی تے شبرات ہم نے سنایا ہے